نبی مکرم نور مجسم شاہ آدم و بنیم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درد پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے اور ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علام وسلم مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل سلسلہ ہے یعنی میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ عزوجل اللہ میں معمول اس سلسلے میں ہم ایک پرٹیکولر موضوع پہ گفتگو شروع کریں گے اور اللہ نے چاہا تو مناسب وقت پہ نگران شورہ تشریف لائیں گے اور پھر ہم ان کی طرف چلیں گے ہمارے سوالات ہوں گے ان کے جوابات ہوں گے بہت ساری باتیں ذہن میں لے کر آئے ہیں کافی تیاری کر کے آئے ہیں انشاءاللہ عزوجل اللہ نگران شورہ سے اس موضوع پر بلکہ اس موضوع پر انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے کیونکہ موضوع ابھی ہم نے بتایا نہیں ہے آپ کی کال ہوں گی آپ کے واٹس اپ ہوں گے ٹیکسٹ میسجز ہوں گے انشاءاللہ اس کو بھی ممکنہ صورت میں شامل کیا جائے گا اور سلسلے میں آج بھی سیگمنٹ سے انشاءاللہ مدنی کسوٹی حسب معمول ہوگی اور آج بھی بہت ہی مقدس بہت ہی محترم اور بہت ہی پیاری مدنی قصوٹی لے کر آئے ہیں اس کے علاوہ انشاءاللہ شاء کچھ نیوز بھی ہوں گی جس میں نگرانی شعرا سے ہم تبصرہ اور ان کے مدنی پھول لیں گے اور نگران شورا کے ویوز لیں گے بالکل اور ان شاء اللہ ایک لفظ بھی پوچھا جائے گا اور بھی ہماری بہت ساری اچھی اچھی نیتیں بھی ہیں کوششیں بھی ہیں لیکن آج کا موضوع کیا ہے میرے مدنی چیلنج ناظرین آج کا موضوع جو مہینہ چل رہا ہے ذلحج اس مہینے کی دو نیکیاں یا دو کام ایسے ہیں جو بڑے مشہور و معروف ہیں جیسے ہی ان دو کاموں کا ذکر آتا ہے تو اس مہینے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور اس مہینے کا تذکرہ آتا ہے تو ان دو کاموں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے ایک تو ہے حج اور دوسرا ہے قربانی تو آج انشاءاللہ شاء از ہمارا موضوع ہوگا قربانی لیکن یہ قربانی آج جو ہمارا موضوع ہے یوں تو اس مہینے کی مناسبت سے دیکھیں تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اور جو تفصیلات ہیں وہ پیش نظر ہوتی ہیں اور پھر کیونکہ عید کے ایام میں صاحب حیثیت مسلمان پہ جس میں شرائط پائے جائیں اس پہ قربانی واجب ہے تو وہ بھی انشاءاللہ شاء ڈسکس ہوگی لیکن اس کے علاوہ کون کون سی قربانیاں ہوتی ہیں اور کون کون سے لمحات یا اوقات ہوتے ہیں جب وہ قربانیاں دی جا سکتی ہیں روحانی قربانی بھی ہوتی ہے جسمانی قربانی بھی ہوتی ہے جانی قربانی بھی ہوتی ہے اور اخلاقی اور تہذیبی قربانیاں بھی ہوتی ہیں اب ان کی ڈائمنشنس کیا ہوتی ہیں خواہشات کی قربانی بھی ہوتی ہے اس کی ڈائمنشن کیا ہوتی ہے کس طریقے سے قابل عمل بنتی ہیں اور کون افراد ہوتے ہیں جو ان قربانیوں کو پیش کرتے ہیں پھر ان قربانیوں کو پیش کرنے کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اور ان پر ملتا کیا ہے یہ کون بتائے گا کیسے بتائے گا انشاءاللہ شاء سلسلہ جب آگے بڑھے گا تو مبلین کے بھی انشاءاللہ اس میں مدنی پھول ہوں گے اور پھر نگرانی شعرا کے بھی مدنی پھول ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہوں گا بلکہ آپ سے درخواست کروں گا کہ قربانی کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی مشاہدات ہوں ایسے مشاہدات جن سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہو اسلامی بھائیوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہو مدنی چینل کے ناظرین کو فائدہ پہنچ سکتا ہو یا آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی وسوسا ہو کوئی اشکال ہو کوئی سوال ہو تو وہ آپ ضرور ریکارڈ کیجئے کال بھیجئے واٹس ایپ بھیجئے اور انشاءاللہ شاء سلمان بھائی یہ سلسلہ اسی طرح کنٹینیو رہے گا ہمارا انشاءاللہ شاء یہاں ایک اور بات بھی آج ناظرین سے کہنے کی ہے مہروز بھائی لوگ جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں ماشاءاللہ مویشی منڈی کا رخ جو ہے وہ کر رہے ہیں اور جانور جو ہے وہ خرید رہے ہیں اللہ تعالی کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تو بات یہ جب معاشرے کو دیکھتے ہیں یا جہاں آپ سفر فرماتے ہیں کہیں جاتے ہیں تو وہاں کے حالات و واقعات کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے کچھ مشاہدات بھی ہوتے ہیں بالکل. آپ چیزوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دس از گوئنگ پازیٹو اینڈ اٹس بینگ نیگیٹو کہ یہ پازیٹو ہو رہا ہے اور یہ نیگیٹو ہو رہا ہے تو آپ کے جو مشاہدات ہیں آپ جو دیکھ رہے ہیں مویشی منڈی میں آپ نے دیکھا ہو منڈیاں بھی پھر آگے قسم قسم کی ہوتی ہیں مویشی منڈی ہے پھر بکرا منڈی ہے پھر اونٹ منڈی ہے اور لوگ جاتے ہیں اور وہاں بعض وقت اپنے اپنے معاملات اور اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ اپنے نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کیا ویوز ہیں کیا تاثرات ہیں ضرور بتائیے گا آج میں نے نگھر شروع سے سوال کرنے کے لیے ایک بڑا اسپیشل اور ایک بڑا خاص سوال بھی رکھا ہوا ویسے تو کافی سارے سوال جو ہے پوچھنے نگار شروع سے لیکن ایک سوال انشاءاللہ یہ آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی رہنمائی ملے گی بلکہ میں یوں کہوں کہ آتے پہلا سوال وہ کریں گے تو ایسا نہیں کریں گے وہ سوال اپنے موقع پر ہی کریں گے ان شاء اللہ بھی ہوگا اور آپ کے لیے یوزفل بھی ہوگا معلوماتی بھی ہوگا اور اللہ کی رحمت سے اس کے جواب پر نگران شواب بطا فرمائیں گے اور اس پر ہم عمل کریں گے تو ہمارے قربانی کے جانور کی حفاظت بھی ہوگی تو ایک بات باہر ڈسکلوز ہو گئی اور وہ یہ کہ میں نے کرنا ہے یہ قربانی کے جانور سے متعلق کرنا ہے اور جب قربانی کے جانور محفوظ رہے گا تو اس مینس کہ قربانی کے جانور کو ہیلتھ وائد اس کا فائدہ ہی ہوگا کیونکہ یہاں ایک بات ہے میروز روز جی کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اسلامی بھائی جو ہے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا امام صاحب امام صاحب مسجد میں سامنے اس وقت امام صاحب امام صاحب ایک مدری منا تھا اس کا نام جو ہے وہ لے کر کہا کہ اس کا بکرا جو ہے نا وہ مسجد کے باہر ہوش ہو گیا آپ بھی ہوش ہو گیا بکرا بھی ہوش ہو گیا آپ چلیں اور چل کے دھم کریں اچھا میں وہ مدری منہ بچے مطلب میرے صنعت کی ایک سوچ ہے داؤ اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے کہ اپنا یہ دیں محبت دیں تو دل قریب ہو جاتے ہیں تو اب وہ مدنی منہ آئے اور انہوں نے آ کے مجھے کہا میں اپنے روم سے نکلا باہر جب دیکھا تو واقعی بکرا جو ہے وہ بیچارہ جسے کہتے ہیں چاروں شانے چت ہو جانا یوں جو ہے وہ پڑا ہے اور اس کے ناک سے جو ہے وہ نزلہ بھی بہتا ہوا نظر آ رہا ہے اب وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں اٹھ نہیں پا رہا اچھا بھائی ہوا کیا ہوا یہ کہ انہوں نے اسے غالباً دھندلی دندلی سے یاد ہے تو بر اس کو کچھ کھلایا انہوں نے ٹھیک ہے یعنی اس کو کولڈ ڈرنک جو ہے وہ پلائی مقابلہ کیا اس کو جو ہے وہ کولڈ ڈرنک پلائی اور بکرے کو فلو ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اب بر اللہ کی رحمت ایسی ہوئی بلاخر وہ بکرا بچی ہی گیا میں نے کہا میں نے دم تو میں جو کروں گا سو کروں گا اس کے جو ابو کو بلائیں اور جو ہے جانور کا خیال احساس کریں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور کے ساتھ ہم ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں مہمان گھر پر آئے تو اس کو جو وہ اچھا کھانا بھی کھلایا جاتا ہے اور پانی بھی مشروب بھی جو ہے جاتا ہے لوگ کولڈ سے بھی زیافت کرتے ہیں تو بکرا جو ہوتا ہے یہ بھی دیکھا جائے جانور قربانی کا یہ بھی کچھ دن کا مہمان ہی ہوتا ہے تو اس کو بچے اپنے انداز سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں بڑے جو ہے وہ اپنے انداز سے لے رہے ہوتے ہیں میں ایک بار یہاں پہ سلمان بھائی اور بھی ارض کروں گا جہاں آپ نے مشاہدات کی بات کی تو مویشی منڈی کے بعد جو وہ جو واپس جب اپنے محلے اور علاقے میں پہنچ جاتے ہیں یہاں بھی جو مشاہدات وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے مشاہدات ہوتے ہیں ایک تو یہ بات اور دوسری بات جب آپ نے فرمائی کی جیسے بکرا بے ہو گیا اور وہاں اس طرح جب ہمارے علاقوں میں محلوں میں جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر ایک بے چینی سی جو وہ لوگوں میں پائی جاتی ہے پھر جہاں دیکھے تو وہی وہ گفتگو ہو رہی ہے جہاں دیکھے تو اسی سے متعلق بات ہو رہی ہے تو یہ چرچا بھی اور یہ پھر اس کو تماشا بنانا یہ بھی وہ اس سے متعلق بھی انشاءاللہ شاء اللہ نگرانی سے ہم مدنی پھول لیں کہ آیا یہ کرنا کیسا سبحان ایک تو جانور کا معاملہ اچھا پھر جانور کے ساتھ ہم ٹریٹ جو ہے وہ انسانوں والا معاملہ کر رہے تھے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ پلا دی اس کو اب جانور جو کھاتا ہے اس کو وہی غذا کھلائی جائے جو اس کے موافق ہے نہ کہ جو غذا اپنے لیے استعمال کرتے ہیں وہی غذا جب وہ جانور کو پیش کر رہے تو بے کہ, کہ دریا دلی کا معاملہ ہونا چاہیے سخاوت کا معاملہ ہونا چاہیے لیکن اس کی غذا کے مطابق ہونا چاہیے جو سخاوت اس پر ہونی چاہیے وہی وہ کرنی چاہیے ٹھیک ہے اچھا میروز بھائی آپ یقین مانے ایک مدنی منہ کیٹیگری کے لیے جو ہے وہ میرے پاس آیا اور انہوں نے جو ہے مجھے بتایا کہ ہم نے ہر اپنے بکرے کو آج ریبیاں کھلائی ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ جلیبیاں کھلا رہے ہیں بکروں کو اور مٹھائیاں کھلا رہے ہیں یا پتہ نہیں مطلب کیا کیا انداز ہے بڑے تو جو ہے نا وہ جانور لے آتے ہیں یعنی جو بھی انہیں قربانی کرنی ہوتی ہے قربانی کا جو جانور ہوتا ہے وہ گھر پہ لے آتے ہیں اچھا لانے کے بعد بعض اوقات بعض اوقات کے اکثر اوقات بڑے تو چھوڑ دیتے ہیں یا انہوں نے صبح دیکھ لیا شام کو دیکھ لیا اس کی جو بھی خدمت کرنی ہے کر دینی ہے لیکن یہ جو گھر کے بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے جو ہوتے ہیں یا لڑکپن کی عمر کو جو پہنچ رہے ہوتے ہیں یہ تو گویا کے جب جانور آتا ہے تو اس کے ذبح ہونے تک پھر وہ جانور کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور ان کی خیرخواہی کا اپنا ہی جذبہ ہوتا ہے ان کی خیر کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ جناب جو چیز ملے نا جو چیز ملے گویا کہ یعنی یہ بھی مشاہداتی بات ہے گویا کہ ان کی جو پاکٹ منی ہوتی ہے نا وہ اس کو بھی اس پہ لگا دیتے ہیں اور وہ خیرخوائی ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنے انداز پہ جیسے آپ نے بتایا کولڈ ڈرنک کا وہ تو گھر کی روٹیاں بھی کھلا دیتے ہیں تو جناب وہ بریڈ بھی کھلا دیتے ہیں تو کھانا بھی کھلا دیا اسے جو ہتھتے لگتا ہے جو ہاتھ میں آیا وہ اس کو دے دیا اب ظاہر سی بات ہے آپ نے جو مہمان والی بات کی بالکل مہمان ہے اور کیونکہ قربانی کا جانور ہے تو اس کی ایک عظمت بھی ہے اس حوالے سے یہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے رحمت عالم کھلا رہے ہیں محروز بھائی جی جی بالکل اللہ اللہ کے کوئی پیدنے کے برگر وغیرہ بھی کھلا دیتے ہوں گے رول وغیرہ بھی کھلا دیتے ہوں گے اور دوسری بات ان کی جذبات کا عالم ہوتا ہے مہروز بھائی کہ جب وہ قربان ہو رہے ہوتے ہیں بعض بچے تو اپنے گھر والوں کو قربان کرنے سے ہی روک رہے ہوتے ہیں اور بعض روکے جو ہے نا وہ رونے کے جو اس وقت کے جو تاثرات ہوتے ہیں جب جانور صبح ہو رہا ہوتا ہے قربان ہو رہا ہوتا ہے تو بعض بچے باقاعدہ جو وہ رو رہے ہوتے ہیں اور وہ منظر وہ دیکھ نہیں پاتے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں یہ ان کے جذبہ ہے یہ جذبہ ان مانوں میں دیکھا جائے کہ دونوں جذبوں کو اگر دیکھا جائے پوزیٹیو جو آپ نے بات کی کہ پازیٹیولی اگر ہم دیکھیں تو دونوں میں خیرخوائی کا اچھائی کا پہلو ہے دیکھیے بچے تو بچے ہوتے ہیں ان کی سوچیں بھی بچوں والی ہوتی ہیں لیکن جو گھر کے بڑے افراد ہیں ان کا کام ہے ان کی تربیت کریں اور ان کی سوچ کو ان کی کیفیات کو ڈائیورٹ کریں اچھے انداز پر اچھی چیزوں کی طرف لے کر جائیں جیسے وہ ہر چیز کھلا رہے ہیں تو میں نے عرض کیا وہ خیر خواہی کے لیے کھلا رہے ہیں اگر انہیں یہ سمجھا دیا جائے کہ بیٹا یہ چیز کھلانا اس کو مفید ہے اور یہ چیز کھلانے سے اس جانوروں کو نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا تو میرا حسن زن اگر اچھے انداز سے بچوں کو سمجھا دیا جائے تو شاید وہ رک جائیں گے اسی طریقے سے جو آپ نے بات کی کہ وہ زبا نہیں ہونے دیتے یا روتے ہیں تو یہ بھی ایک محبت کی اپنائیت کی کیفیت ہوتی ہے اور جانوروں پر رحم کی بھی شاید اس میں کیفیت ہوتی ہو تو دروازہ کھلا ہے میرا حسن زن ہے نگرانی شدہ ہی ہوں گے صحیح حسن زن ہے میرا کیونکہ آج تو آپ کا حسن زن بالکل ٹھیک وعلیکم السلام دروازہ آج حسن جانے وہ جو اس میں دھواں آگ کی علامت ہوتا ہے اللہ اللہ اللہ منطق پڑھیے خوشبو پھول گیا آج حضور موضوع قربانی ہے اور مدنی پھول ہے وہ اس پر ابتدا جو ہے وہ ہو چکی ہے قربانی کے جانور کے حوالے سے ملٹی ڈائمینشنل رکھا ہے اس موضوع کو بس انداز میں لیں گے لیکن ابھی چونکہ قربانی کے ایام ہے اور قربانی کے جانور کے ساتھ جو ٹریٹ ہو رہا ہوتا ہے جو پازیٹیو ٹریٹ اپنے لوگ جو ہے کر رہے ہوتے ہیں مدنی منع کر رہے ہوتے ہیں بچے کر رہے ہوتے ہیں اس پر بات ہو رہی ہے کہ قربانی کے جانور کو جو ہے وہ جلیبیاں کھلا رہے ہیں اس کو سالن کھلا رہے ہیں کولڈ ڈرنک جو ہے وہ پلا رہے ہیں اور اس طرح کی خبریں برگر کھلانے کی خبریں بھی جو ہے وہ گردش میں ہیں اور اس طرح کے معاملہ چل رہے ہوتے ہیں کیا فرمائیں گے آپ الحمد والسلام رب المین وسلام اس میں کیا کلام کیا جا سکتا ہے جو کھلا رہے ہیں اگر وہ حلال و طیب ہے وہ جو کھا رہا ہے اس کا کھانا مطلب اس کی صحت کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے وہ مر جائے یا اس طرح کی اس کو بیماری لگ جائے اس پر کیا حکم لگائیں گے یہ تو آپ ہی بتائیں گے میری معلومات کے مطابق جو ہم نے جانور والوں سے ملاقاتیں ہیں جو پالتے ہیں بیسیکلی ایک تو ہوتا ہے کہ ابھی سیزن ہے جے خرید لیا اور بیچ دیا پورا سال ان کا جانور پالنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ ایک جسٹ فار ایک سیزنل پروفٹ ارن کرنے کے لیے وہ اس میں انویسٹمنٹ لے کر آ جاتے ہیں میدان میں وہ طبقہ جو اسے پالتا ہے کیٹل فارم ان کے اپنے ہوتے ہیں اپنے باڑے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں ان کو جو پالتے ہیں ان کی جو ہمارے پاس جو معلومات ہے یا پرسنلی پوچھا ہوا ہے انہیں یہ جانور اپنی اولاد سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں اتنا محبت سے پیار سے پالتے ہیں اگر میں کہوں کہ کوئی ان کے ساتھ سوتا بھی ہوگا نا قریب تو بھی تعجب نہیں ہے اتنا پیار کیونکہ یہ ان کے لیے بس عجیب ان کی ان کی دنیا ہوتی ہے جیسے ایک کسان کو اپنی کھیت سے کتنی محبت ہوتی ہے میں سوچتا ہوں اسی طرح ایک دکاندار کو اپنی دکان سے بہت محبت ہوتی ہے جاتا ہے تو اسے پر پڑا کر پھر شٹر اٹھاتا ہے پھر بند کرتا ہے تو محبت دکان کے ایک ایک پیس سے اس کو محبت ہوتی جو مال میں رکھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کا ذریعہ آمدنی ہے اس سے وہ اپنا گھر چلا رہا ہوتا ہے اور جانور تو ویسے ہی وہ تو بے جان چیزیں ہیں کپڑا ہے یا گلاس ہے یا برتن ہے جانور تو مانگ بھی رہا ہوتا ہے تو پی بھی رہا ہوتا ہے پھر بعض بعض جانور دودھ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کی تو بڑی محبت ہوتی ہے پھر ہمارے یہاں عموماً اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں نا میرا اپنا گمان ہے کہ جنہیں اس طرح کی مہنگی غذائیں کھلائی جاتی ہیں وہ بکنے کے لیے بھی باب المدینہ ہی لائے جاتے ہوں گے کیونکہ اس کے علاوہ ان کا کوئی گہا کسی اور دنیا کے شہر میں ملے اس کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے دنیا کے جی ہاں میری ناقص معلومات کے مطابق دنیا کا خوبصورت ترین جانور بکتا ہے باب المدینہ میں اور دنیا کے خوبصورت ترین جانوروں کی خوبصورت اور مہنگی ترین قیمت دینے والے بھی مرد کلندر اگر کہیں ہیں تو باب المدینہ میں ہیں یہ مطلب کہ میری ایک معلومات ہے جو غلط ہو سکتی ہے مدنی چینل کے ناظرین کے پاس ٹیلی فون ہے وہ بول کے لب آزاد ہے تیرے وہ چاہیں تو آپ تحسین کر رہے ہیں ان کی نہیں میں اچھی بات تحسین سے مرا تو باب المدینہ تو خالی یہ بھی دیکھ رہے ہیں پنجاب والے بھی دیکھ رہے ہوں گے تو جو جو گے جانور, جانور خریدتے ہیں ان کی تحسین کر رہے ہیں ہاں بالکل میں تحسین کر رہا ہوں دیکھیں نیت کا حال اللہ جانتا ہے ہم کسی کی نیت اور حکم نہ چلائیں اور اچھا جانور مہنگا جانور خوبصورت جانور عندہ جانور خریدنے کی ہماری شریعت میں ترغیب موجود ہے اور اس کے مطلب کہ فضائل اپنی جگہ پر موجود دی ہیں اگرچہ وہ فضائل کو سامنے رکھ کر نہ بھی لے رہے ہیں لیکن مطلب ایک جذبہ تو ہے نا اب وہ بحث اپنی جگہ پر دکھانے کے لیے, کے لیے لایا ہے اس کے لیے لایا ہے اس کے لیے لایا, ہے کے لیے لایا ہے تو اب اس میں میرا خیال ہے کہ نہیں اگر یہ نہ بھی کودنے کے بجائے اگر یہ نہیں بھی ہے یہ جو نیگیٹو جو بھی وہ ہم گمان رکھیں وہ نہیں بھی ہے اوپن نہیں چھوڑیں سے تو بھی ایک کیا چیز ڈیولپ ہو رہی ہے آپ کی ان جملوں سے یا اس کی طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں مدنی چینل پر یا جن بڑے جانوروں کی خوبصورت جانوروں کو آپ دکھاتے ہیں کہ یہ جانور ہے یہ جانور یوں ہے یہ یوں ہے ابھی آپ فرما رہے ہیں سب سے خوبصورت جانور باب المدینہ کراچی میں آتے ہیں کل دیکھا ہے ان کے سب سے اچھی جو قیمت ہے وہ بھی باب المدینہ بابل مدینہ کل کے جانور کی قیمت تو بتائے حضور ٹھیک ہے 25 لاکھ روپے کا تو دکھا رہے ہیں جو 25 ہزار روپے کا آئے وہ کیوں نہیں دکھاتے ہیں ہزار وہ بھی تو قربانی کے لیے آئے نا ہست کرتا ہوں اب مدنی چینل کی اسکرین پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ایک شادی سی کنات پر بھی تو مدنی چینل چلایا جا سکتا تھا اتنا مہنگا سیٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے دنیا کو اتنا مہنگا سیٹ کیوں دکھا رہے ہیں لوگ اس طرح چیزوں کو دیکھنے کو پسند کرتے ہیں لوگ اچھی اور خوبصورت ایک انسان کا لوگ نیچر جس جس سیٹ پسند کرتے ہیں لیکن ہم وہ نہیں بنا رہے اور وہ ہم نہیں بناتے وہ دیکھے دکھتے کب تو چادر کی بات ہے تو انسان کا نیچر ہے خوبصورت چیزوں کو دیکھ وہ اچھا لگتا ہے آپ کو بھی نیچر رہی ہے اس نیچر کے اگینسٹ اگر کوئی سوال کریں گے تو ٹھیک آپ کا نیچر ہوگا تو ایک نیچر ہوتا ہے کہ انسان خوبصورت چیز کو دیکھا ماشاء کہتا ہے بارہ کلّا کہتا ہے اور روایتوں میں بھی آتا ہے اس طرح کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی اچھی چیز دیکھو تو ماشاءاللہ کو بارہ کلّا کو عموما نظر اچھی چیز کو ہی لگتی ہے جو چیز اتنی خوبصورت اور اچھی نہیں ہوتی ہے اس کو نظر لگنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا نا ٹیکہ تو آپ مطلب کہ خوبصورت بچے کو ہی لگاتے ہیں نا جس کو نظر لگنے کا خوف ہو تو تو ہمیں بائی نیچر انسان خوبصورت چیزوں کو عمدہ چیزوں کو پرکشش چیزوں کو پسند کرتا ہے یہ نیچر ہے صحیح ہے اب ایک مطلب کہ لاغر سا دبلا پتلا سا اور مطلب کہ تھوڑا سا وہ میلہ کچیلے سا کوئی بندہ سامنے آ جائے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی اور ایک صاف ستھرا تھا قسم کا قد و قامت والا ماشاءاللہ چہرے پر بھی کشش ہے پرکشش ہے خوبصورت ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے پھر اگر آپ حدیث پاک دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کئی حدیثیں ہیں کہ جو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدد کے عنوان پر جو حدیثیں نقل کی ہیں کہ حسین لوگوں سے خوبصورت لوگوں سے مدد طلب کرو یقین اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پاک میں اللہ جمیل یقیب الجمال اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کمزور جانور دکھا کر ان کی تصحیق کر رہے ہیں اور بڑے جانور دکھا کر آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس میں جانور کو تو فرق پڑتا ہی نہیں ہے نا کہ میری تعریف ہو رہی ہے یا میری خوبی بیان ہو رہی ہے جانور کو بتاؤ اس کی تو نہیں باپو نے اس کی کوئی 25 لاکھ کے جانور کی تعریف کی تھی تو وہ پھول کر کوئی زیادہ اس کے دو چار کلو وزن بڑھ گیا ہو اس کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ میری تعریف ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے نہ کمزور جانور کی برائی کرو تو اس کو برا لگتا ہے دونوں طرف ڈپینڈ کرتا یہ کہ اگر کمزور جانور کی برائی کریں گے تو اس جانور والے کو برا لگے گا اور اچھے جانور کی تعریف کریں گے تو اس اچھے جانور والے کو اچھا لگے گا لہٰذا نہ اس کی تعریف تو کر دی اپنی جگہ پر ہے لیکن اس جانور کی برائی کرتے وقت اس کی خامیاں بیان کرتے ضرور دیکھنا ہے کہ کہیں اس کے مالک کا دل نہ ٹوٹ جائے اس کے مالک کی دل آزاری نہ ہو جائے اور دوسرا آپ بھی مجرب پھول بیان فرماتے ہیں نا کہ ایک کی تعریف دوسرے کی مذمت کو مستجم نہیں صحیح ہے اچھا ایک منٹ چلا جائے گا جی ورنہ موقع ہے اس کا میں ہاتھ بات کروں ابھی آپ نے کہا جی حلال طیب کھلانے کا تو بغداد بھائی نے ایک تصویر شیئر کی تو میرا اس نے ہے کہ آپ کی قربانی کے جانور بھی آ چکے ہیں آ چکے ہیں آ چکے ہیں اچھا یہ بتائیں آپ اپنے قربانی کے جانوروں کو وہ جو سوال میں نے کرنا تھا ابھی کر رہا ہوں آپ اپنے قربانی کے جانوروں کو کتنا دودھ کتنا مربع کتنے بادام اور کتنا دیسی گھی کھلا یا پھلا رہے ہیں ابھی ایسا کچھ بھی نہیں کیا کرتے ہیں نہیں نہیں سل مسئلہ یہ لوگ بکروں کو بادام کھلا رہے ہیں آپ جیسے انسان گھاس نہیں کھاتا نا گھاس کی طرف انسان کی کوئی رغبت بھی نہیں ہے ہاں جی طرح ان جانوروں کی ان غذا کی طرف کوئی رغبت بھی نہیں ہے اگر اس جانوروں کے سامنے عمدہ دیکھ کی خوبصورت سے بکرے کی بریانی رکھ دی جائے اور اس کے اوپر گرم ڈرائی فروٹ بھی ڈال دیا جائے جانور کو اس سے کیا مطلب ہے کہ میرے سامنے بریانی رکھی ہے اس کو گھاس کھانی ہے اس کو کتر کھانا ہے اس کو بھوسی کھانی ہے اسی طرح ہم لوگ ہیں، ہمارے دامے کو خوبصورت تازہ کوتر کاٹ کر بھی لیا ہے نا یہ آپ کے لیے لایا ہوں یہ بالکل تازی بھوسی ابھی آئی ہے یہ اور اس کو میں نے بالکل مائکرو میں گرم کر آپ کو دیا ہے اور اس کے اوپر کیچر ڈال دیا تبھی ہم بھوسی نہیں کھائیں گے بھائی گرم خراب ہو جائے نہیں نا کو یہی گرم سے خراب ہوگا کہ صحیح ہوگا اور اوپر وہ مطلب مایونیس بھی ڈال دے تبھی ہم کھائیں گے کیونکہ ہمارا ہمارا مزاج نہیں ہے تو اس طرح جانور کا وہ مزاج نہیں ہے اور وہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ بہت وہ جانور ہیں جن کو اس طرح کا چیز لے کر ایک کھلاتے جی گانگ... نہیں نہیں عبر... ہے ضروری نہیں کھلانا یہ مجھے پتا ہے اجا ہر کوئی جھوٹ نہیں ہاں ہر کوئی جھوٹ نہیں بولتا کھلاتے ہیں بلکہ یہاں لانے کے بعد جو خرید کر لائیں انہوں نے کھلائے اس کا بھی مجھے پتا ہے تو لیکن الشاس کالمعدوم مدوم ٹھیک ہے یہاں پر اس کی وہ یہ نہیں لیکن جو یہاں مطلب کہ لاکھوں جانور بکتے ہیں جی ان میں سے شاید سینکڑوں جانور ایسے ہوتے ہوں گے کہ جن کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہوں گی اور وہ منڈی کے اندر اس طرح بیچے بیچ جاتے یہ بھی ایک فن بھی ہے کھلاتے تو ہیں. میری تو ایک جو ناقص جسے آپ کہیں ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ بتایا جاتا ہے مربع گھی بادام اور دودھ یہ اگر چار چیزیں ہیں اگر یہ جانور کو کھلائی جائیں تو میرے اعتبار سے تو وہ جو میری ناقص وہ ہے وہ افورڈیبل ہی نہیں ہوگا جتنا جتنا لکھا ہوتا ہے ایسے بکرا بیل جو ہے یہ جناب پچیس کلو دودھ پیتا ہے روزانہ کا پچیس کلو دودھ پیتا ہے اب ہم نے میں نے حساب لگایا دیسی گھی بھی کھاتا ہے تو دو سال کی عمر میں کم از کم جو ہے یہ بیل جو ہے بڑا جانور دو سال کی عمر میں قربانی کو پہنچتا ہے اگر دو سال میں اس کو ایک سال دیسی گھی کھلایا ہو زیادہ بھی نہ کھلایا ہو ایک کلو کھلایا ہو تو میری معلومات کے مطابق چار لاکھ بتیس ہزار صرف بنتا ہے دیسی گھی کی رقم دودھ پلایا ہو جسے دودھ یہ بتاتے ہیں؟ میں نے ایک کیلکولیشن اس کی نکالی ہوئی ہے تو میرا میری ناقص جان میں تو وہ جانور رینج میں اس کی قیمت ہی وہ نہیں بنے گی جو وہ بتا رہا ہے ایک بات پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو جانور کو پالتے ہیں گوشت بڑھانے کے لیے جانور کو دودھ نہیں پلایا جاتا گوشت بڑھانے کے لیے جانوروں کو بکرے جانور کو بادام یا مربع یہ نہیں کھلایا جاتا اس کی فیڈز ہوتی ہیں اس کے الگ سے ایک معاملات ہوتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں تو میں تو میری ناقص معلومات میرا ذہن تو یہ کہتا ہے یعنی میرا ذہن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جی بیس کلو اس کو دودھ پلا رہے ہیں اس کو جو ہے وہ ایک پاؤ بادام کھا رہا ہے ایک پاؤ بادام ہی اگر کھائے بکرا ہے ایک پاؤ بادام کھا رہا ہے آپ حساب لگا کے دیکھ رہے ہیں ایک سال میں کتنے بادام اتنے کھائے ہوں گے آج کل آج کل جدول اتنا ٹائٹ ہے کہ اتنا حساب میں تو نہیں بنا سکوں گا نہ میرا بھی نہ میں کسی ایسے کھلانے پلانے والے کا میں کوئی پیٹرن ایجنٹ ہوں کہ میں آپ کو غلط ثابت کر کے اسے کوئی بروکری کماؤں گا کمیشن کماؤں گا آپ کی تحقیق ہے آپ کی تحقیق پر ہم کوئی کلام نہیں کر اللہ اللہ آپ جانور خود لے کر ہیں منڈی گئے تھے میں نہیں منڈی گیا جاتے ہی نہیں پروگرام پچھلی دفعہ تو اللہ بہتر جانتا ہے جاتے رہے ہیں جاتے ماضی میں جاتا رہا ہوں. کیسے شوق سے جاتے تھے یا بس مجبوری ہوتی تھی مجبور نہ شوق تھا نہ مجبوری تھی اس کے بیچ کی کا چیز اس کو بھی لفظ اس بیچ دی کی, دی. کی فریضہ بھی ہوتا ہے سبحان اللہ مرحبا ذمہ داری بھی ہوتی ہے جی آج کل تو انٹرٹینمنٹ بنا لیا اس کو لوگوں نے فن کے لیے جا رہے ہیں گائے منڈی جا رہے ہیں ٹائم بہت ہے یہ ہمارے موبائل کے لیے اس میں سبق ہے لوگوں کا وقت ہے صحیح ان کے وقت کو اب ہم یوٹیلائز جی کرنے کے جو ایک دیلٹ گھنٹے دیلٹ دیلٹ میں دیلٹ دیلٹ لے کر آ جاتا ہے کہتے ہیں آپ کو خریداری نہیں آتی اگر تم اس ٹینٹ میں جاتے نا اور اس بلاک میں جاتے اور ذرا جو ہے ٹائم لگاتے ذرا بارگیننگ کرتے نا تو صحیح جانور مل جاتا اپنا اپنا نیچر ہوتا ہے اپنے میرے بھائی باز اسلام بھائی بازوں کی خریداری کا انداز ہوتا ہے نا بڑا وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ ہوتا ہے وہ اچھا وہ بڑے کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں جلدی لانے والا ضرور نہیں ہے کہ وہ مہنگا سستا کچھ کر کے لایا ایک ایک مطلب کیلکولیشن ہوتی ہے کہ یار اتنا سا جانور ہوگا اور ایک منڈی کے اس کو نو ہاؤ ہوتی ہے وہ جاتا ہے گاڑی پارک کرتا ہے یا موٹر سائیکل کسی چیز میں بھی جاتا ہے اور وہ مطلب کہ پرٹیکولر چیز کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اس کو وہی چیز نظر آ جاتی ہے تجربہ جن کو منڈی جانے کا ان کو ہے کہ بعض اوقات مطوبہ چیز گھنٹوں میں نہیں ملتی بعض اوقات مطوبہ چیز ملٹوں میں نظر آ جاتی ہے وہ سامنے نظر آ جاتی ہے وہ اچھا پھر میرے اپنے نیچر کی بات کروں تو اگر ایک چیز پسند آ گئی نا تو اب آگے جتنا ہی بڑھ جاؤں نا تقابل مل جاتا ہے کہ یار اس سے تقابل کر اس سے تقابل کرو تو وہ چیز بار بار اسی طرح روٹ رہی ہوتی ہے توجہ تو بندہ پھر اسی طرح اگر اللہ نے اس کو وسط دی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ جانور میں خوش کے ساتھ اپنے رب کے حضور قربان کر دوں اور میری رینج میں اور میری اس میں آ جاتا ہے تو اس کو لے لے اور خوش کے ساتھ گھر لے کر آئے اس کی تھوڑی دو چار دن چھ دن جتنی بھی دن باقی اس کو کھلائے پلائے اور جو بھی خدمت بولوں کیا بولوں رائے خدا میں زباں ہونے جا رہا ہے جی بالکل تو یہ کریں اور یہ انشاءاللہ کھلانا پلانا بھی راہے خدا میں خرچ کرنے میں شمان کیا جائے گا اللہ نے چاہتے ہیں قربانی کے جانور پہ گفتگو ہو رہی ہے کھلانے پلانے کے حوالے سے قربانی ہو بھی جائے گی قربانی پہ لاکھوں روپیہ اربوں روپیہ شاید خرچ ہوتا ہوگا دو سو ارب روپے کا دو ارب روپئے اب قربانی ہوئی قربانی کا گوشت بھی بٹ گیا اس کے یعنی قربانی کرنے جانور آنے لانے ذبح کرنے اس کے بعد اس کے گوشت کو تقسیم کرنے اور دیگر جو معاملات ہیں اس کے معاشرے پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی اچھے اثرات پڑتے ہیں سب سے زیادہ تو اثر مسلمانوں پہ یہ پڑتا ہے کہ ان کے ایمان تازہ ہوتے ہیں سبحان سبحان ایمان روح کی, روح کی روح تازگی روح روح سے روح بڑھ کر, بڑھ کر آپ کو کیا فائدہ چاہیے جی ایک ایسا عمل کہ جس میں ایمان تازہ ہوتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کا مسلمانوں کا جذبہ کہ رب تعلیٰ نے فرمایا کہ جانور ذبح کرو ٹھیک عید کے دن اس سے بہت افضل عمل اللہ تعالی کے حضور نہیں ہے جو بندہ لاتا ہے بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی بارکاہ میں خون بہایا جائے جانور کا تو کیا یہ خود ہی ایک ایمان جس کا پاس اللہ نے نصیب کیا کہ اس کے لیے یہی کافی نہیں ہے کہ وہ اپنے رب تعلیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے اور وہاں پر یہ اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا تھا یہ بہتر ہے یہ بہتر. اللہ اور اس کا رسول جانتے کہ کس وقت کس کون سی چیز کس کے لیے کیا بہتر ہے ٹھیک ہے تو ایک تو ایمان کی تازگی ہے ٹھیک ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت ساری حکمتیں رکھی ہوں گی جو انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہم تو اپنی کیلکولیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو میرا خیال ہے کہ شاید سینکرو انڈسٹریز ہیں جو کہ قربانی کے جانوروں کی اس دو تین مہینے جی اب جب جی یہ لانے سے پہلے اب یہ میں تو کہتا ہوں پورا سال یہ ہے پورا, پورا سال پالتے ہیں تو ایسا تو رہے کہ تین مہینے میں پال کے لے کر آ جاتے جی ہیں جی صحیح, صحیح ہے سب پورے جی پاکستان, جی پاکستان جی میں یا ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ ایک سال میں وقت آئے گا دس الحجہ جس ملک میں بھی آئے گی وہاں پر لاکھوں یا کروڑوں مسلمان وہ ہوں گے جن کو جانور دینے ہیں ہم کو ہم جی یہ جی ہر ملک کے اندر پتہ ہے جی پھر اگر ہم اس مکہ مکرمہ حج کی بات کریں اللہ اللہ تو اللہ وہاں پر تو لاکھوں حاجی ہیں وہ تو مطلب کہ انہوں نے تو قربانی کرنی کے لیے مینا میں جا کر بالکل تو پھر وہ مینا کے اندر اتنے جانوروں کا ہونا اور حاجیوں کا قربانی کرنا اور پھر وہاں کا گوشت اور دیگر چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں پتا چلا ہے کہ وہ بھیجی جاتی ہیں بعد ممالک کے اندر جہاں ضرورت ہوتی ہے سنا یہی ہے اسی طرح اور دنیا میں پھر ایک پوری سینکرو اندس... انڈسٹری اس میں پورا سال موو ہوتی ہے یعنی ہی نہ ہو جی کہ یہ سال میں ایک وقت ایسا آئے گا جس... جس کا سیزن کہتے ہیں تو پھر لوگ اتنے ذوق اور شوق کے ساتھ جانور کیوں پالیں گے خود کیٹل فارمنگ جو ہے جی یہ بھی بلونگ کرتی गर... ہے اس سیزن سے اتنا بڑا وہ ہے پورا سال جانور کٹتے ہیں لائف اسٹاک پورا سال جانور کٹتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں جانور چھوٹے بڑے سارے جانور پورا سال کٹی رہے ہوتے ہیں اور اس کا یوٹیلیزیشن بھی ہے مگر اس میں وہ شرائط تو نہیں نا بیان کی جو جانور کے لیے شرائط کی پھر ان کو پالنا پھر ان کو بے عیب رکھنا کہ یہ نہ لگ جائے وہ نہ لگ جائے چوٹے نہ لگ جائیں ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے تو جانوروں کا خیال رکھنا تو پھر اس کے لیے پورا ایک میڈیکل ہے ویٹنری ڈاکٹر ایک پورا دنیا بھر کا ایک ہے وہ ہے اب دنیا میں جو قومیں کتوں کو پالنے میں محبت رکھتی ہیں हुم. ان کو تو کوئی بولنے والا ہوتا نہیں ہے صحیح. اور جو یہ اللہ کی راہ میں جو جانور کاٹے ہی جاتے ہیں ان کے لیے پھر وہ بولنے والے بولتے ہیں اب دیکھیں حضور کہ اب ایسا طبقہ ہے نا کب نہیں ہوتا جی. ایسا طبقہ کب نہیں ہوتا ہوتا ہے ایسا طبقہ جن کو زیادہ تر وہ چیزیں سمجھ میں آ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں مدنی جن کے ناظرین بھی ذرا توجہ کریں جی ہمارے یہاں قومی موٹیویشن کے لیے یا پرسنل موٹیویشن کے لیے ابھارنے کے لیے ذہن سازی کے لیے کچھ کامیابی کی راہ پر چلنے کے لیے ہمارے یہاں نارملی انگریزوں کی اور غیر مسلموں کی اور ان کے کلچر کی ایگزامپلس دی جاتی ہیں کہ وہ یہ چیزیں اختیار کرتے ہیں مجھے پتا چلتی ہے بات چیزیں سنتا بھی ہوں واٹس اپ بھی آ جاتی ہیں مجھے عجیب و غریب فیل ہوتا ہے اپنی بھی مینٹلٹی ہے مجھ سے اتفاق کرے یا نہ کرے کوئی وہ اس کو اس کو بھی اختیار حاصل ہے مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ دنیا کو کامیابی کا درس دینے کے لیے یہ جو بیان کر رہا ہے اس بیان کرنے والے کو انگریزوں کی عادتیں نظر آئیں انگریزوں کا کلچر نظر آیا اسے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت نظر نہ آئی اسے خلفہ راشدین کی سیرت نظر نہ آئی اسے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت نظر نہ آئی اس سے عزت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیاب خلافت نظر نہ آئی کامیاب وزارت نظر نہ آئی اسے کچھ بھی نظر نہیں آئی اسے بزرگوں کی چیزیں نظر نہیں آئیں مسلمان سائنٹس کی ایجادات نظر نہیں آئیں اسے آج نظر آئے اچھا پھر دنیا کے ملکوں کی ترقی کی بات کی جاتی ہے میں اب تک میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ ہم ترقی کے کس کو رہیں جن ممالک کی ترقی کی بات کی جاتی ہے میری معلومات کے مطابق ذہنی مریض اس ملک میں زیادہ ہیں اچھا کرپشن جس کو کہتے ہیں کرائم ان ملکوں میں زیادہ ہیں ٹھیک ہے ہمارے میڈیا کی طرح ہر ملک کی کرپشن اور ہر ملک کا کرائم اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا کیا بدکاری شراب نشہ اور ماں باپ کے ساتھ سلوکی یا یہ یہ جس سوسائٹی کے اندر کی کس نے کہا کہ وہ سوسائٹی کامیاب سوسائٹی ہے اچھا پھر بے روزگاری کہاں نہیں ہے تنگ دستی کس ملک میں تنگ دستیاں نہیں ہے ٹھیک ہے پیسے والے لوگ کس ملک میں ہیں ہمارے ملک پیسے والے لوگوں کے تو لاٹ ہی لاٹ ہے اتنے پیسے والے لوگ ہیں کہ بیان سے باہر ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم مطلب کہ دوسرے ملکوں کو اس طرح اگزامپل کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ہم ڈی گریڈ بنا دیتے ہیں یا دوسری قوموں کی ایسی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے ہماری قوم کو مطلب کہ ہم ڈیموٹیویٹ کر دیتے ہیں یعنی میں ایک ملک میں تھا اس ملک میں مجھے کہا گیا کہ آپ کے ملک میں تو جان کی وہ بڑے مسائل ہیں تو میں نے کہا بھائی کتنے علاقوں میں جان کے مسائل ہیں ہمارا ملک کا رقبہ دیکھ لیجئے ہمارے ملک کی آبادی دیکھ لیجئے تقریباً دو کروڑ سے زیادہ کا شہر ہے باب المدینہ کراچی مرکز الوریا اتنا بڑا شہر ہے لوگ کہتے ہیں ٹریفک میں خود پچھلے دنوں ایک جگہ سے مجھے جانا تھا میں ہو کر آ گیا, میں سوچا رہا میں دنیا کے کئی ملکوں میں گیا ہوں اور کئی ملکوں کے ٹریفک کے اندر میں دو دو تین تین گھنٹے تک پھنسا رہا ہوں مگر میں اپنے ملک میں بھی گھومتا ہوں اپنے شہر میں بھی جہاں جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو بعدوں کا جاتے بھی ہیں جی. میں دو کروڑ کی آبادی کے شہر میں ورکنگ آورز کے اندر جاتا ہوں اور میں کمپیریزن کے طور پر بات کرتا ہوں آپ کہیں کہ جناب ٹھیک ہے رش ہے لیکن وہ قانون نہیں ہے تو ٹھیک ہے ان ملکوں کو بھی میں دیکھ کر ہوں جہاں کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے ان ملکوں کو بھی دیکھ کر حادثے کے اندر پڑے ہوئے لاشیں ختم ہو جاتی ہیں ان کو, کو اٹھانے والا نہیں ہوتا ہمارے ہمارا ملکی جذبہ ہے ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں تو میں جہاں یہ بات یہ کرنا چاہ رہا تھا مدنی چین کے ناظرین تک ایک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں اور اس طرح کے جو دانشور قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں تک کوئی چیز پہنچانے کا اپنا ذمہ لیتے ہیں میں مدنی چین کے ذریعے ان سے ایک درد بھری التیجہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی جو پرسنلٹیز ہیں ان کا ان کا مطالعہ کریں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم جیسی کامیاب شخصیت نہ آپ سے پہلے آئی نہ اب قیامت تک آ سکتی ہے جو ریولیوشن جو مدنی ریولیوشن جو مدنی انقلاب یہ لے کر آئے وہ نہیں ان سے پہلے آیا نہ اب آ سکتا ہے ٹھیک ہے جن جن قوموں کی انہوں نے اصلاح کی وہ, قوم, وہ قوم, قوم کا جو حالات پڑتے نا وہ حالات بیان سے باہر ہیں تہذیب کیا ہوتی ہے ان کو پتا ہی نہیں تھا اور شرک تو ان کا سب سے بڑی ان کی عبادت ہوا کرتی تھی اور مطلب کہ عورتیں اپنے گھروں کے اوپر وہ جھنڈے لگاتی تھی جن کو جسم فروشی کرنی ہوتی تھی نہ جانے کیا, کیا وہاں پر برائیاں تھیں اس قوم کے اندر جو تبدیلی لے کر آئے کہ بالکل جان کے دشمنوں کو جان کا محافظ بنا دیا اللہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت وحدانیت مطلب اس کی طرف ان کی کیسا مطلب کہ ان کا وہ مطلب رجحان ہو گئے اور ٹاپک کہیں اور نکل جائے گا میرا تو کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت بیان کر, کر آپ اپنی قوم کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے कرس. کیا صدیق کے اکبر رضی اللہ علیہ کی سیرت بیان کر کے موٹیویٹ نہیں کر سکتے آدھی دنیا پر سلطنت میرے آکا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی हुँ. اور ایک شخص ملنے کے لیے آئے گا پوچھا ہے تمہارے امل مومن کا محل کہاں ہے بادشاہ کا ہمارے بادشاہ کا محل نہیں ہوا کرتے वा. تو کہاں آئے گا وہاں آرام فرما رہے ہوں گے مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے میرے آقا فاروق اعظم اللہ عنہ دنیا پر سلطنت ہے اور وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ ہمارے بادشاہ چونکہ انصاف نہیں کرتے لہذا وہ تختوں پر بھی گھبراتے ہیں اور یہ تم یہ چونکہ عدل کرتے تو انہیں خاک پر بھی نیند آ جاتی ہے دید عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ان چاروں خلفاء کے بعد آیا امیلومین ان... ان کے بعد آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آیا اور آپ نے جب تو آپ کے دور کو اگر بندہ آ... آئیڈیل کے طور پر بیان کرے کہ جس وقت مطلب معاشی جس کو کہتے ہیں کہ معاشی ترقی معاشی ترقی دو کسی بھی ریاست ملک کے اندر دو ترقیاں بہت میٹر کرتی ہیں دو چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں ایک ہے اکنامیکلی دیولپ ترقی ڈیولپمنٹ اور ایک ہے پیس ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے سید عمر بن عبد العزیزی اللہ تعالیٰ کے دور میں زکوات دینے کے لیے نکلا جاتا تھا مگر کوئی زکوٰ لینے والا نہیں تھا کہ آم وہ آم اتنی معاشی ترقی کا سنہرا دور تھا کہ آپ کے دورے خلافت میں ہر مسلمان غنی ہو چکا تھا کون زکاط لے گا کوئی زکات لینے والا ہی نہیں تھا سارے غنی ہو گئے تھے پھر اگر کہیں دور تک چلا جائے نا کوئی عورت بھی اکیلی چلی جائے سونے کی گٹریاں لے کر تبھی مزا لے گا ایسے کوئی چیزیں لے جائیں اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھیر بکڑی شیر و بکڑی ایک ہی گھاٹ پر پانی پیئے ایک ہی گھاٹ پر وہ چڑھیں ایک ہی گھاٹ پر وہ رہیں وہ اس کو مارے نہ اس کو مارے وہ سو کا دور تو اسلام کے وہ امن کے ہاں یہ ضرور بیان کیا جائے کہ ان کی طرح کے انداز زندگی ہم کو اختیار کرنے چاہیے تو ہم انشاءاللہ تعالی وہ ترقی کریں گے کیونکہ آج ان ترقی کی ہم باتیں کرتے ہیں نا ممالک کی وہ میرے میٹھے میٹھے پیار پہ اسلامی بھائیو وہ دیکھنے کو تو ٹھیک ہے بڑی بڑی بلڈنگ بن گئی یہ بن گئی اکنامیکلی بے روزگاری کے طور پر فواشی کے طور پر اوریانی کے طور پر سوشل انٹریکشن کے طور پر اور سماجی حوالے سے والدین کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ڈپریشن وہاں زیادہ شوگر وہاں زیادہ کولیسٹرول وہاں زیادہ حرام حلال کی تمیز وہاں نہیں ہوتی بہت ساری چیزیں جو ایک میٹر کرتی ہیں تو اللہ کرے کہ مسلمان ان چیزوں کو سمجھے کہ ہمارے اسلام کا ہمارے دین کا وہ سنہرے اواب موجود ہیں جو آج تک اس قوم تک بیان ہی نہیں کیے گئے اور میرا مشورہ یہ ہے اے مسلمان مسلمانوں سے ہی بات کروں میں مسلمان ہوں الحمد ایمان والا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں اپنے بزرگوں سے تو یہ میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ ان کی ہسٹری ان کی باتیں بیان کر کے موٹیویشن ورک شاپ ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں میں ایک ملک گیا تھا چاہے یو کے کی بات ہے مجھے ایک جگہ لے گئے وہاں پر جیم بنا ہوا تھا سائڈ میں گئیں اور ہم کسی اور حصے میں گئے تھے تو وہ جن کا جِم بنا ہوا تھا اسپورٹس کمپلیکس تھا وہ محبت کرنے والا نکلا وہ لے آیا آپ آئیے آپ آئیے آپ آئیے تو وہاں لڑکے اسپورٹس میں مصروف تھے تو ان کو جمع کیا خرا کیا بولے بھائی مران آیا ہے کوئی نکی کی دعوت تو چلو نکی کی دعوت کا سلسلہ شروع ہوا میں گیا تو دیوار پر اس نے ایک پرچی لگائی ہوئی تھی دیوار پر اس نے ایک پچی لگائی ہوئی تھی جس میں اس نے کامیاب لوگوں کی لسٹ بنائی ہوئی تھی ٹھیک ہے الگ مسلمان کا تھا کامیاب لوگوں کی لسٹ بنائی ہوئی تھی اور وہاں پر یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں تھا یا تھا تو کسی اور جگہ پہ لکھا ہوا تھا میں نے کہا کہ تم نے کیا لسٹ بنائی ہوئی ہے تھا بہت اہلے محبت تھا تو تو اس کی کیفیت دی دی کہ محبت کرتا تھا یہ نام سب سے اوپر ہے اسی نام کو کافی ہے اللہ, اللہ دنیا انگریزوں نے غیر مسلموں نے بھی اگر دنیا کی بیسٹ پرسنالٹیز پر بھی کتاب لکھی تو سب سے پہلا نام سرکار دو جھاں صلی اللہ تعالیٰ صل اچھا میری گفتگو سے کوئی بھی ایک مسلمان دانشور مسلمان ایک سمجھ رکھنے والا آدمی کوئی ڈن نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم مسلمان ہیں ہم نے ہماری مسلم کمیونٹی کو اگر کسی کا گرویدا بنانا ہے دیوانہ بنانا تو وہ ہماری اسلامک آئکن پرسنالٹیز موجود ہیں حل حل حل حل حل حل اللہ حل بس حل ان کو ڈیفائن کریں ہم کسی ہم اپنے کسی مسلمان بچے کو مایکل کی سائیکل چلانے نہ دیں میں تو بات بات ناظرین کی طرف بڑھتے پہلے کچھ کال لے لیتے ہیں ان سوالات کی طرف جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ لبایک سلسلہ جاری ہے الحمد للہ اس میں موضوع قربانی ہے تو نگران شعرا کی بارگاہ میں ارض یہ ہے ماشاء اللہ لوگ قربانی کرتے ہیں اور پورا پورا جانور جو ہے گھر میں ہوتا ہے لیکن جب غریب لوگ گھر میں آتے ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں دیکھیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ توفیق دے تو اور مسلمانوں کی خیر خائی کا جذبہ دے تو جن کے یہاں بھی جانور ذوح ہوتے ہیں اگرچہ وہ پورے کے پورے جانور کا گوشت اپنے پاس رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں ان کے لیے بالکل جائز ہے کیونکہ یہ اس گوشت کے مالک ہیں اس جانور کے وہ مالک ہیں مگر اسلام ایک خیرخوائی کا درس دیتا دین و نسیہ دین خیرخوائی کا نام ہے اور خیر انناس مئی ناس, ناس بہتر انسان ہوئے جو دوسروں کو نفع پہنچائے تو اس پوائنٹ آف ویو پہ دیکھیں تو آپ گوشت بانٹیں گے تو جس کو بھی آپ توحفہ دیں گے نا تحفہ دو کہ محبت بڑھتی ہے تو بانٹیں گے تو انشاءاللہ شاء تعالی اس سے محبت بڑھے گی اخوت اور بھائی چارگی کا مظاہرہ کرنے کا بھی ایک سیزن ہے جیسے کہ ہم میٹھی کو ملتے ہیں گلے ملتے ہیں ایک دوسرے کو تحفے تعف دیتے ہیں تو اس میں ایسے کئی اگر میں کہوں کہ لاکھوں لاکھوں یہ ہو سکتا ہمارے ملک میں کروڑوں اگر موبائل کا نہیں ہے لوگ ہوں گے جو پورا سال گوشت کے لیے ترستے ہوں گے کیونکہ غربت بہت ہے اور گوشت یہ بکرے کا یا بڑے کا گوشت اتنا سستا نہیں ہے تو اگر ان تک گوشت پہنچایا جائے تو بہت اچھی بات ہے اس میں میں امیل سنت کی ایک ادا کو ضرور بیان کروں گا اہل محبت امیل سنت کو بکرے پہنچواتے ہیں کہ باپ آپ تو امیر سنت کا ایک اپنا پیارا انداز ہے یعنی کٹوا کر اب گوشت نہیں پہنچاتے اسلامی بھائی آپ کیا کرتے ہیں کہ جو اس طرح کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جن کے مطلب لگتا ہے کہ یہ اس کنڈیشن میں ہوتے ہوں گے جو جن کو آپ جانتے پہچانتے ہیں تو آپ کی مبارک انداز یہ کہ آپ پورے کے پورا بکرا اٹھا کر ان کے گھر بھجوا دیتے ہیں سبحان اللہ کیا بات اور بازوں کے تو کٹائی کا بھی انتظام کروا دیتے ہیں کیا بات ہے تو کیونکہ بات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بکرا آئے گا تو گھر میں بچے خوش ہو جائیں گے ان کے گھر میں قربانی ہوگی تو ان کے لیے واقعی عید کا سما ہو جائے گا اچھا پھر وہ بکرا تو رکھ لیں گے پھر وہ اس کو کٹائے بیچاروں کو تھوڑی بھاری پڑ سکتی ہے کیوں کہ ہمارے گوشت فروشوں کے بھی تو ریٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں نا اس سیزن میں ان کے بھی ریٹ بڑھ جاتے ہیں سیزن آ جاتا ہے تو پھر یہ پرابلم ہو جاتا ہے تو یہ سب کرتے ہیں تو ایسا بھی اگر ہمارے جو اہل محبت یا اہل اسلامی بھائی ہیں اگر وہ چاہیں تو ان گریبوں کے اور سفید پوش بھی ہوتے ہیں آپ دیکھیں اجتماعی قربانیوں کا رجحان بڑھ گیا ہے اجتماعی قربانی کا رجحان کے بڑھنے میں ایک وجہ مہنگا جانور ہے تو یہ جو ادارے والے ہوتے ہیں اس طرح کے وہ ایک نارمل سے شرائط پورے کیے ہوئے جانور یہ لے آتے ہیں اور اجتماعی قربانی کا آپ کو دعوت دیتے ہیں میرا خیال نو سارے نو دس ہزار اجتماعی قربانی दो ایک دعوت اسلامی بھی جی قربانی کرتی ہے اور ہماری الحمدللہ ہزاروں مطلب بہت زیادہ اجتماع قربانی دعوت اسلامی کیوں کرنے لگی اجتماعی قربانی یہ تو آپ کا شعبہ ہی نہیں تھا اس نے کہا ہمارا شعبہ نہیں تھا اجتماعی قربانی کیسے شعبہ ہوگی کیوں اجتماعی قربانی ہمارا شعبہ نہیں ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو جب سے مدنی ماحول میں اجتماع قربانی دے کر رہا ہوں کیوں دعوت اسلامی تو اصلاح امت کی تحریک ہے نا اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی, لوگ کی, کی کوشش کرنی مات مات ہے تو اس میں ہی ہی ہی؟ ہے کہ لوگ معاشی طور پر پریشان ہوں اور آپ ان کے لیے جانور لے آئیں اور ان کو ایک مناسب قیمت میں جانور میں حصہ ملانے کا دیں پھر سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی بھی ان تحریکوں اور ان اداروں میں سے ون آف دی بیسٹ ایک ادارہ ہے کہ جو ایک انتہائی شریعت کے مطابق اجتماعی قربانی کر سی. یعنی اجتماعی قربانی کے شرعی احکام اتنے ہیں کہ اس پر باقاعدہ ہماری تحریرات موجود ہیں دول الفتحل سندرت کی جی اس میں بھی ان کو ضرور مشورہ دوں گا جو اجتماعی قربانیاں عموماً دوسرے ادارے کرتے ہیں کہ اس طرح کی تحریرات اگر دعود اسلامی کے ذمہ داران سے آپ حاصل کر لیں اجتماعی قربانی کی تو آپ کا اگر وہ عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی اجتماعی قربانی کی صورت میں نہ مطلب ثباب کے بجائے الٹا گناہ نہ ہوتا ہو جن کی قربانیاں کریں قربانیاں ضائع نہ ہوتی ہوں صحیح. یہ سب میں تجربات کی اور مشاہدات کی باتیں کر رہا ہوں اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں پرٹیکولر نہیں کہتا فلاں, فلاں فلاں فلاں تو کیونکہ دعوت اسلامی کا ایک پورا ایک نیٹورک ایسا بنا ہوا ہے کہ نگران و ذمہ داروں کے ساتھ ساتھ ہمارے دارالفتحل سنت کے اسلامی بھائی ہمارے علماء اسلامی بھائی کیونکہ اتنے سارے علماء ہمارے اسلامیہ بھائی ہیں پانچ کے پانچ سو سے زیادہ تو ہمارے جامع المدینہ ہیں اور اس میں اتنے اساتذہ کرام ہیں ماشاءاللہ ہمارے مجموعی تو اسلامی با اسلامی بہنیں ملا تو دو ہزار کے آس پاس ہمارے پاس علماء موجود ہیں اللہ کی رحمت سے یہ دعوت اسلامی ہے جس کے پاس کم و پاکستان میں کم و بیس دو ہزار کے آس پاس علماء موجود ہیں اپنی, پروڈکشن اپنی پروڈکشن نہیں پروڈکشن اب تو شروع ہے کنٹینیو اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ایک وقت آئے گا کہ آپ کو فیضان مدینہ کے آس پاس بارہ ہزار کرام کا جامع المدینہ جدگانا کھڑا کرنا پڑے گا اللہ خیر کرے جو مجھے میری جو پچھلے دنوں جامعہ المدینہ کی مجالی سے مشاطیں چل رہی ہیں پانچ ہزار کے آس پاس طلبہ طلبا کر کریں ہم اب بھی پڑھ رہے ہیں ہمارے باب المدینہ میں احمد احمد احمد تو یہ پورا نظام ہے اور اس میں پوری ایک تحریر ہے اس تحریر کے مطابق یہ کہ جانور لانا ان ہر ایک کا حصہ اچھا ان کو پتا ہونا جن کا حصہ ہے گا ہمارا حصہ کس جانور کے اندر ہے بہت سارے اصول ہیں नहीं ایک नहीं ایک नहीं سوال ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ جب قربانی ہو رہی ہوتی ہے تو بچے جو ہے وہ تالکیاں بجا رہے ہوتے ہیں لوگ اس کو اپنے اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن شیخ طریقے سے یہ سنت کو دیکھا ہے کہ جب اونٹ کی قربانی اونٹ نہ رو رہا ہوتا ہے تو آپ اشکباری باری فرما رہے ہوتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی آخر کیوں دیکھیں قلبی کیفیت تو وہی جانے جس سے قلب میں یہ کیفیت ہے بظاہر ایک نظر آتا ہے کہ اتنا بڑا جانور جس طرح مطلب کہ بے بسی کے ساتھ آیا اور جس طرف تڑپ کر اس کی روح نکلی ہے تو اسے انسان اپنی نذا کی کیفیت کو یاد کرتا ہے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے خدا نہ خاصا اگر ایمان ضائع ہو جائے تو پھر قیامت کا ایک معاملہ جہنم تو یہ طرح کے بہت سارے تصورات ہوتے ہیں پھر انسان بن کر ہم دنیا میں آگئے لذتیں اور جو آسائشیں ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ہماری لذتوں اور آسائشوں پر ہمارے غم غالب ہیں ہمارے ٹینشن اور ہماری پریشانیاں غالب ہیں یعنی جو جو زندگی آگے بڑھ رہی ہے نا ہم موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں تو, تو میرا تجربہ یہ ہے کہ غم اور پریشانیاں اور ٹینشن میں اضافہ ہوتا ہے ایک لڑکپن کی زندگی ہوتی ہے نہ نہ دنیا کی جھنجٹ زمانے کا ہے غم لیکن جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ کے غم آپ کے دکھ آپ کی پریشانیاں جو سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی بڑھتی ہیں اور پھر بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ لگ جاتی ہیں تو ایسے میں پھر بندہ یہ بھی سوچتا ہے کہ نہ جانے ایمان بھی سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا لو اللہ بہت سارے تصورات ہوتے ہیں اجتماعی قربانی کا ذکر ہوا یہاں ایک بات معاشرے میں دیکھی جاتی ہے کہ ایک آدمی کا اپنا ایک کاروبار ہے اور سب کچھ ہے کہ وہ جانور لا کر اچھا جانور لا کر قربان کر سکتا ہے مگر پھر بھی وہ اجتماعی قربانی میں حصہ ملا کر قربانی کا فریضہ انجام دے لیتا ہے تو بعض لوگ اس کے بارے میں باتیں بناتے ہیں کہ اللہ پھر لا سکتا ہے جانور پھر بھی نہیں لایا خالی قربانی میں حصہ لے لیا کیوں میں اس میں ایک بیلنس بات یہ کروں گا تمام عاشق رسول کے لیے جس عمل کی شریعت نے مذمت نہیں کی نا نہ آپ مت کیا کریں سہان شریعت جس عمل کو انڈوز کرتی ہے درست کہتی ہے آپ کہ دیں یہ کام درست ہوا اپنی وہ منطق نہیں لائیں اس پہ جو عمل کیا شریعت نے اس کے اس عمل کی اجازت دی شریعت اس کے عمل کو درست کہہ رہی ہے شریعت اس کے عمل کو انڈوز کر رہی ہے آپ کہہ دیں تو میں صحیح کیا ختم ہو کے بعد شریعت سے بڑھ کر ہم انصاف کرنے والے نہیں ہیں شریعت سے بڑھ کر ہم فیصلے کرنے والے ماشاند. نہیں ہیں تو یہ انتہائی جہالت پر مبنی بات ہوتی ہے کہ شریعت جس جس کی مذمت نہیں کرتی بندہ اس کی مذمت کرے یہ جہالت ہے ٹھیک ہے کالس کی طرف بڑھتے ہیں کالس بتایا جا رہا ہے کہ ہیں اچھی خاصی ہوں چار پانچ ایک ساتھ لے لیں ٹھیک ہے چلے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام فاطمہ عابد ہے میں داعد مدینہ نگر حیدرآباد میں پڑھتی ہوں نگرانی شرام کر آپ نے قربانی کا کون سا جانور لیا ہے جواب مادی جی کی مار ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ چھوٹا جانور بھی ہے بڑا جانور بھی ہے ٹھیک ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ندیمہ تاری ضیا کوٹ سے ماشا اللہ سلسلہ لبائک میں حاضر ہوں بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اللہ تبارک و تعالی تمام کو اس کی برکتیں عطا فرمائے نگرانی شمہ سے میرا سوال ہے کہ وہ ارشاد فرما دیں کہ کیا قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تبارک رک و تعلی ہے تباہ و تعالیلہ کے نیچے زیر نہیں ہے را کے اوپر زبر ہے راہ مفتو ہے تو ایک تو یہ تھا دوسرا یہ کہ قرض لے کر بھی قربانی کی جا سکتی ہے بلکہ حکم ہے جس کے وہ اگر صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ قرض لے کر قربانی کرے اپنا گھوڑے سوار شیخت امیر اسنت کا بڑا زبردست یہ رسالہ ہے اور ان ایام میں پڑھنے سے بالخصوص پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور جو مدنی پھول میں نے عرض کیا ہے یہ اسی رسالے میں شیخ حقیقت امید اسمنت نے ذکر فرمایا ہے قربانی کے فضائل اور قربانی کے جانور کی خصوصیات کو اور دیگر بہت سارے مدنی پھولوں کو شیخ حقیقت نے بیان فرمایا ہے تو اس رسالے کو مکتب مدینہ سے حاصل کیجئے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں عید والے دن بھی ضرورت پڑے گی قربانی کے وقت جی بالکل اور اس کو کیسے استعمال کرنا عید والے دن یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ عید والے دن کیسے استعمال کرنا ہے مجھے میرا مشورہ یہ کہ جو قربانی کر رہے ہیں نا ہر ایک کے ہاتھ میں یہ رسالہ قربانی کے وقت ہونا چاہیے کہ اس میں بالخصوص جو قربانی کے وقت کی جو دعا ہے یہ رسالے میں سے دیکھ کر آپ پڑھیں سبحان اللہ ٹھیک ہے مدنی چینل کے ناظرین کو ایک چیز دکھانی ہے وہ کیا ہے خود ہمیں بھی نہیں پتہ ہے تو وہ بھی دکھائیں گے اور کال بھی لیں گے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نورانی چمکتے چہرے لیکن بیک گراؤنڈ پہ یہ اندھیرا اندھیرا سے کیوں نظر آتا ہے یہ پیچھے سکرین کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے جو کمرے میں لائٹ نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو قربانی کے حوالے سے آج موضوع رکھا گیا ہے تو قربانی کی مسائل تو چل ہی رہے ہیں ماشاء اللہ لوگ قربانیاں قربانی کے جانور بھی لے رہے ہیں تو قربانی کے حوالے سے کچھ نیتیں بھی بیان کر دی جائیں کہ کن نیتوں کے ساتھ قربانی کا جانور لینا چاہیے اور قربانی کرنی چاہیے اور اگر قربانی کے جانور کو پھیرایا جائے گلی محلے میں تو کن نیتوں کے ساتھ پھیرانے کی ترکیب بن سکتی ہے آ, سوشل میڈیا پہ جانور کی تصویر شیئر کرنا اور اس طرح کے معاملات ان تمام عملات میں اپنی نیت کو رضائے الہی پر قائم رکھنا کیسے یعنی آسان ہوگا کس طریقے سے کس انداز سے ہم آگے بڑھیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یہ تو ایک تھیم ہے جو ہمارے ڈائریکٹر حضرات جو ہیں وہ بناتے ہیں منچ کی کہ سیٹ کیسا ہونا چاہیے اور ڈارک ہونا چاہیے لائٹنگ ہونی چاہیے تو یہ ان کی ایک اپنی سائنس ہے اور پھر یہ چل رہی ہوتی ہے کسی کو کچھ لگے گا کسی کو کچھ لگے گا دوسرا یہ کہ قربانی کے جانور کے حوالے سے تو نیت خیر اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا جانور کیا ہو پھر یہ کہ سنت ابراہیمی پر عمل کروں گا اس طرح کی اچھی نیتیں وہ بنائی جائیں بہت اب لوگ ہو رہے سوار میں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو امیدیں نیتیں بھی نکالنے کی شہادت نصیب ہو جائے گی رہی بعد اپنے جانور کو سوشل میڈیا پر دینے کی ہے دینے کی تو میں نے دوبارہ عرض کر دی کہ ہم نیتوں میں یہی ہے کہ بھائی حسن زن رکھیں حسن زن نہیں بن حسن کہ اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے جب تک کہ کرینہ واضح نہ ہو یعنی واضح کرائن نہ ہو واضح علامت نہ ہو تب تک کسی کے اوپر تکبر یا کاری جا اور دکھاوے کا ہم الزام نہ لگائیں کہ یہ خود ہماری دماغ کی خرابی ہے اس کے دل میں یہ خرابی ہو یا نہ ہو یا اچھی نیتوں پر جیئیں گے تو انشاءاللہ تعالی جینے کا لطف بھی آئے گا اور ثواب بھی ملے گا اگلی کال دیجیے جب آپ چھوٹے ہوتے تھے تو آپ کیا کروانے کے بکری لیا کرتے تھے اور آپ ان کے ساتھ کیسے کھیلا کرتے تھے گما کرتے تھے کھیلے کیا کرتے تھے بگاتے تھے ان کو اب سمجھ نہیں ہوتی تھی کہ بیچارا یہ بھی تھکتا ہے تو کھلاتے تھے پلاتے بھی تھے اور گھماتے بھی تھے اور پھر کٹواتے بھی تھے اور پھر جو گوشت ہوتا تھا وہ رشتہ داروں میں بانٹنے کے لیے جاتے بھی تھے یہ سب کام کرتے تھے اور یہ سب کیے ہیں اگلی کال دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام احمد رضا اباری ہے میں بابل مدینہ کراچی سے بول رہا ہوں پیارے نگر نے کیا باپا نے بھی جانور لے لیے ہیں باپا کے پاس جانور آ گئے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ سے ایک آل بات آل ہے امیر لہسن خریداری تو فرمائی ہے نا مدنی چینل پہ بھی دکھایا آپ بھی گئے ساتھ. تو شان اس سال کا ہی پچھلے سالوں کی بات کروں گا دیکھا, دیکھا, دیکھا گئے, گئے دیکھا تو اب جو خریداری کرتے ہیں امیر سنت کا انداز کیا ہوتا اچھا انداز ہے امیر سونت کا ایک تو سوفٹ انداز ہے بات چیت کرتے ہیں تو پہلے جانور کا شرعی معاملہ دیکھا جاتا ہے جیسے ایک تو دکھنے میں چلو اچھا لگا جو پھر جو یہ دیکھا جائے گا کہ شرعی حوالے سے قربانی کے حوالے سے صحیح ہے یا نہیں ہے پھر بارگیننگ کا اتنا مزاج نہیں ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے نا اب جو چیز آپ کو دکھا رہے آپ کے لیے کچھ کن ہو آپ کے ایک بچپن کے دوست ہیں بچپن میں آپ کے ساتھ رہے ہیں ان کے تاثرات ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں میرا نام محمد ابراہیم ہے میں لین میں رہتا ہوں انگورہ محلے میں عمران اتاری صاحب دوست ہیں میرے وہ بہت ہی پرانے بلکہ بچپن کے دوست ہیں اسکول کے دور سے ہی ساتھ تھے ہم ماحول میں اس وقت نہیں تھے تب سے ہی ہماری हम تھی بہت ہی ہم آپس میں فری تھے ہم تین دوست ہوا کرتے تھے ایک میں ایک عمران صاحب اور ایک الطاف लोग سارا دن ہم لوگ ساتھ ہی گھما پھرا کرتے تھے ہماری روٹین ایسی تھی کہ اسکول ختم کی اور پھر ہم سارا دن فارغ ہوتے تھے الطاف کے پاس گاڑی ہوا کرتی تھی اس گاڑی میں ہم لوگ گھما پھرا کرتے تھے سارا دن اور عمران مچیارا مینشن میں وہاں بیٹھتے تھے شام کو اس کے علاوہ سویمنگ وغیرہ کے لیے جاتے تھے اور ہم تین دوست ہی سات پورا دن تقریباً سات ہوتے تھے گھما پھرا کرتے تھے اس کے بعد ہماری دوستی جو ہے وہ ہمارے کچھ اور دوست تھے جو اوکھائی مسجد کے پاس رہتے تھے ان سے ملاقات ہوتی تھی پھر وہاں ہماری گیدرنگ بہت بڑی ہو گئی بارہ پندرہ لوگوں کی ہو گئی اس میں بہت سارے دوست اور وہ اس وقت اتنی بڑے مرتبے پہ ہے اور دنیا جانتی ہے ان کو میں اس وقت کی بات بتاؤں جب وہ اس ماحول میں نہیں تھے تب بھی وہ بہت اچھے انسان تھے میں عمران صاحب اور الطاف ہم تینوں دوستوں نے نائنٹین ایٹی میں پاکستان ٹور کیا ہم نے پورا ایک مہینہ چوبیس گھنٹے ساتھ ہی ہوتے تھے اس وقت سفر میں کتنے آدمی کی پہچان ہوتی ہے اس وقت سفر میں ہم سارا دن ساتھ ہوتے تھے سفر میں اس کو بہت اچھا پایا کبھی کسی بات پہ کوئی تضاد نہیں ہوا کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہماری آپس میں بہت ہی پیار محبت سے اور سب سے بڑی بات ہے کہ برداشت بہت تھا میں تو کم ہی بولتا تھا کچھ الطاف ہمارا دوست تھا جو تیسرا وہ بہت تیز تھا تھوڑا سا مائنڈ غصے کا وہ اکثر کچھ نہ کچھ کیا جاتا تھا تو عمران برداشت کر لیتا تھا مجھے بھی بولتا تھا یار چھوڑو اس کو یہ تھوڑا سا غصے کا تیز ہے تو ہمیشہ سے برداشت بہت زیادہ تھی عمران کی مسالن میں جہاں میں عمران بھی وہیں رہا کرتے تھے اپنی والدہ کے ساتھ اس کے بعد عمران لوگوں نے دین سے گھر چینج کیا اور اس کے بعد سولجر گزار گزار حبیب کے پاس لینے کے لیے چلے گئے جب ہم تین دوست تھے الطاف میں اور عمران پھر ہم اوکھائی مسجد کی سائڈ پہ گئے وہاں ہمارے اور بہت سارے دوست تھے تو ہمارا ان سب سے ملنا جلنا گھومنا پھرنا ساتھ تھا رات کو اسنوکر وغیرہ کھیلنے جاتے تھے لفٹن پہ میرا خیال ہے کہ نائنٹی ون کا دور تھا اس وقت عمران میں تھوڑی سی چینجز آئی اور وہ اس طرف تھوڑا سا جانے لگا اسلامی ماحول کی طرف یا دعوت اسلامی کی طرف جان جانا شروع کیا کہ ہماری گیدرنگ میں جو ہے وہ مطلب سب وہ تھے مطلب جنٹل مین ٹائپ کے نماز وغیرہ کا اور اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا اسلامک ذہن کسی کا بھی نہیں تھا مذہبی کے نماز باقاعدہ پانچ ٹائم کی نماز پڑھنا کبھی کسی نے پڑھ لی جمے کو تو پڑھتے ہی لیکن باقاعدہ جیسے اگر مغرب کی ہم لوگ اوکھائی مسجد کے باہر بیٹھتے تھے لیکن یہ ہماری جو ہے ہمارے لیے ایک اچھی بات تو نہیں ہے کہ ہم اندر نماز ہو رہی ہو مغرب کی اور ہم باہر بیٹھے ہوئے ہوں تو کبھی کچھ لڑکے چلے جاتے تھے پڑھنے کے لیے مطلب باقاعدہ روٹین میں کوئی بھی نہیں پڑھتا تھا اس سے پہلے کہ ہمارا دوست حسن رضا وہ پڑھتے تھے ایک دو دوست اور تھے وہ پڑھتے تھے عمران بھی کبھی بیٹھے ہوتے تھے کبھی گئے کبھی نہیں گئے پھر انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی پھر وہ دوسرے دوستوں کو بھی بولتے تھے کہ چلو یار نماز کے لیے چلتے ہیں تو کچھ جاتے تھے کچھ ادھر ادھر نکل جاتے تھے بالکل ایک روٹین میں عمران کے ہی آگئے اس کے بعد میں ملاقات ہوتی تھی ہماری میری اکثر بسم اللہ مسجد میں ایک دو بار ملاقات ہوئی تو وہ یہاں اپنے ان کے والد کی آفس تھی مچھیارا مینشن میں وہاں دو تین دفعہ میں گیا ان سے ملاقات ہوئی اس وقت بھی ایک آدھ گارڈ وغیرہ ہوتے تھے تو ہمارے ایک دو دوست تھے وہ بھی رستے میں مل جاتے تھے تو سلام دہ ہوتی تھی اس وقت اتنا وہ نہیں تھا جس طرح اس وقت ان کی سیکیورٹی ہوتی ہے تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ہمارے علاقے میں کوسر مسجد ہے وہ اہل سنت والوں کی مسجد ہے تو وہاں میں سے روٹین میں نکلا تو بہت بڑا کراؤڈ تھا مجموعہ تھا تو کوئی صاحب جو ہے وہ بیان دے رہے تھے میرے خیال ربی اول کا دور تھا تو میں نے کہا یار یہ تو آواز تو عمران کی لگتی ہے کہ کراؤڈ اتنا تھا کہ نظر نہیں آ رہا تھا میں نکلا تو میں باقاعدہ گیا اندر جا کے دیکھا تو عمران ہی تھا تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی مجھے بھی ہوا کہ عمران اتنا بڑا کچھ سے جو ہے وہ بیان کر رہا ہے یہ ایک چیز میں نے اور دیکھی تھی عمران کے اندر کہ وہ جیسے ہم لوگ جیسے بچہ ینگ ہوتا ہے جوان آدمی ہوتا ہے تو جیسے میں خود بھی تھا تو کسی دوستوں سے تو تو بات کرنے میں مسئلہ نہیں ہوتا تھا لیکن اگر دس دس بارہ لوگ بیٹھے ہو تو ان کے سامنے کوئی چیز بیان کرنا ان کے سامنے کوئی چیز بتانا تو ذرا ڈر لگتا تھا کہ یار پتہ نہیں کوئی غلط الفاظ نکل گیا یا کانفیڈینس جیسے نہیں تھا یہ میں نے عمران کے اندر دیکھی تھی کہ وہ شروع سے اس کے اندر کانفیڈینس تھا کہ کچھ بھی بولنا ہو چاہے سامنے کوئی بھی بیٹھا ہو یا کتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں وہ بول دیتا تھا پے دڑک کہ بھائی یہ ایسا نہیں ایسا اس حوالے سے نہیں مذہبی ماحول کے حوالے سے نہیں کسی بھی کسی بھی ٹاپک پہ کوئی بھی بات کرنی ہو ہم ہم دیکھتے ہیں کہ نا نارملی کہ یار وہ بڑا آدمی ہے یا وہ ذرا سا پیسے والا ہے تو ہم پتہ نہیں جائیں گے تو اس کو برا لے لگے گا تو یہ چیز میں نے عمران کے اندر دیکھی تھی کہ وہ جا کے بے دڑک بتا بول دیتا تھا کہ بھائی یہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے آپ اس کو کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے یعنی ایک کانفیڈینس اور اسی وجہ سے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آگے بڑھے وہ اتنے بڑے کراؤڈ کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر رہا تھا اس وقت تو مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی کہ یار اتنے سارے لوگوں کے سامنے کچھ بولنا کچھ بیان کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ تو مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی پھر میں وہاں ملاقات تو نہیں کی میں نے ان سے کیونکہ اتنا رش تھا میرا یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا پھر دو چار بار میری خاردر میں ملاقات ہوئی بسم اللہ مسجد میں ایک دفعہ کسی, کسی دوست کے ساتھ میں گیا تو ہم نماز کے لیے لکھ گئے تو دیکھا تو میں نے آگے عمران نماز پڑھ رہے تھے پھر نماز ختم ہوئی تو ملے اور جبھی بھی ملے ہیں بہت اچھے طریقے سے ملے ابھی لاسٹ ہماری ملاقات میرے ہمارے ایک دوست ہے وہ باہر سے آئے تھے کافی سالوں کے بعد بیس بائیس سال کے بعد آئے تھے تو ان سے اے, ان کو ملنا تھا تو ہم لوگ مدنی چینل عمران سے بڑی مشکل سے رابطہ ہوا پھر ان کو جب پتا چلا کہ وہ ملنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم لوگ وہاں پہنچے اور عمران سے ہماری ملاقات ہوئی اور باقاعدہ وہ ہم کو ایک کمرے میں لے کر گئے وہاں تقریبا ہم ایک گھنٹے سے زیادہ ان کے ساتھ بیٹھے اور بالکل اسی طرح بات کی جس طرح ہم آپس میں پہلے ملتے تھے بات چیت کرتے تھے اسی طرح بات چیت کی اور بہت اچھا لگا کہ اتنے چینجز آنے کے بعد اور اتنی مطلب आगे آگے جانے کے بعد بھی ہم لوگوں سے के کے, کے ایسا نہیں لگا کہ بھائی عمران چینج ہو گیا یا تھوڑا سا وہ ہو گیا ہو گیا یا پتا نہیں کیا ہے ہم بالکل ہاں وہی دوستانہ ماحول میں ملے اور بات چیت کی تو کوئی ایسا چینج نہیں دیکھی میں نے اس کے اندر ہم, ہم سے ملنے میں ویسے تو بہت بڑا چینج آیا کہ وہ ماشاءاللہ اللہ اتنے بڑے مرسبے پہ پہنچ گئے اللہ نے ان کو عزت دی اور اب دنیا ان کو جانتی ہے جیسے دعوت اسلامی کا کوئی بندہ مل جاتا ہے اور ان کو میں بتاتا ہوں کہ وہ آپ کے جو ہے عمران صاحب بتاری وہ میرے بچپن کے دوست ہیں تو وہ بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں میرے کو کہ یار مطلب وہ ایک طرح سے کہ نہ تو میری داڑھی ہے نہ تو کہ عمران آپ کا دوست ہاں بھائی میرا بچپن کا دوست ہے اور ہم ایک بہت سال ہم نے ساتھ گزارے تو بڑی وہ عزت کرتے نیو کراچی میں تھا تو اس وقت وہاں ہمارے ساتھ ایک بندہ کام کیا کرتا تھا ٹولی کا کام تھا میں نے اس کو بتایا کہ بھائی تو وہ عمران کی باتیں کرنے لگا کہ وہ اسے ایسے بلا وہ ان کی فیکٹری ہے جب وہ وہاں پہ کچھ گارمنٹ کا کام کر رہے تھے تو میں نے ان کو بتایا تو میں نے بولا نہیں وہ نہیں ملتے تھے میں نے بولا چلو ابھی میں ان کے ساتھ اسی وقت گیا فیکٹری میں ہم گئے وہاں باہر میسج بھیجوایا کہ ابراہیم آیا ہے تو وہ خود ہی اٹھ کے آ گئے جو میرے ساتھ آیا تھا وہ بھی حیران ہو بولا ہاں یار واقعی میں تو تمہارے تو بہت اچھے دوست ہیں پھر وہ مجھے نہیں جانے دیا بولا ابھی تم بیٹھو یہاں پہ پھر ہم نے وہاں زور کی نماز ساتھ پڑھی کھانا ساتھ کھایا پھر مجھے کو اپنے ساتھ ہی لے کر گئے اور ہم لوگ اس وقت ہمارا جو تیسرا دوست سال وہ گش اقبال میں کوئی مال تھا اس میں اس کی شاپ تھی ہم اس سے ملنے کے لیے وہاں گئے نہیں ملے وہ اس وقت بہرحال پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گئے پھر میں وہاں سے اپنے گھر سارا دن ساتھ ہم لوگ رہے اس دن بھی تو کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ پرانے دوستوں کو بھول گئے یا ان سے جو ہے وہ ان کے ماحول کے نہیں ہے تو کٹ گئے کہ یار یہ میرے ماحول کا نہیں ہے یار ایسا کبھی بھی نہیں انہوں نے فیل ہونے دیا اور ان کو اس مرتبے پر اور اس مقام پر دیکھ کر ہم کو خوشی ہوتی ہے آپ جناب ہو جاتا ہے اور کبھی تو تڑاغ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ اتنا زیادہ فری تھے اور ہنسی اور ہماری اتنی تھی اتنی تصویریں ابھی لگ جب لاسٹ ٹائم ہم لوگ ملے تھے تو ہم لوگ اتنی تصویریں وہاں بنائی دی میں نے پوچھا کہ عمران وہ ساری تصویریں کھا گئی میں نے ساری جلا دی ہے بہرحال میں عمران سے یہی کہوں گا کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے بھی کہ ہم بھی جو ہے آپ کی طرح بچ جائیں ایک اور چیز تھی عمران کے اندر کہ شروع سے ہی جیسے ہماری گیدرنگ تھی تو لیڈرشپ سنبھالنا یا ہر کسی بھی چیز میں آگے بڑھنا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ میں اس کو کروں یا میرے جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کام ہو جو میرے, میرے ہاتھ سے ہو اچھا کام یا جو لیڈرشپ ہو تو یہ شروع سے دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی آدمی محنت کرتا ہے اسٹرگل کرتا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے یا لیڈرشپ سنبھالنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں بھی بٹھا سکتا ہے کسی بھی فیلڈ میں بٹھا سکتا ہے نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی فیلڈ میں جو ہے لیڈرشپ دی یا ایسی جگہ دی جہاں لوگ اس کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمران صاحب کو سلامت رکھے ان کی حفاظت رکھے ان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی عزت دی ہے اور بھی لیڈرشپ کے لیے فرق ہے نا عمران سے عمران صاحب تو ہو گیا یہ عمران صاحب ہی کہتے تھے پہلے بھی اللہ اللہ اتنا گہرا دوست اور اتنا جس کو ہمارے اصطلاح میں پکا دوست کہتے ہیں لا ان سے پہلے کوئی ایسا خاص بنا نہ ان کے بعد بنائے اب بھی ماشاءاللہ ان سے اتفاق یہ ہے کہ الطاف کی جو ہمارے دوست ہیں ان کی شہزادی کی شادی کل ہوئی ہے اور کہ مجھے پتا بہت لیٹ چلا ان کی شادی کا تو اللہ قریب ان کی شہزادی کو خوش رکھے ان کے گھر بار پر سلامتی نازل فرمائے یہ سب ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں کل گئے بھی ہونا تو کہیں ذکر ہو رہا تھا ہمارے حاجی الطاف حاجی الطاف موسانی تو یہ اور ابراہیم کل ایسے ہی کہیں بیٹھ کر تذکرہ ہو رہا تھا اور آج ابھی ہمارے دوست ابراہیم یہ ہنگورا فیملی سے ان کا بلونگ کرتے ہیں تو ہم ایک ہی گلی میں رہا کرتے تھے اور ایک ہی ساتھ ہم گھما پھرا کرتے تھے تو پھر ان کی یہ مہربانی ہے انہوں نے وہ باتیں آپ تک پہنچائی ہیں کہ جو آپ کو سن کے شاید اچھا لگا ہوگا باقی ان کا شکریہ کہ انہوں نے میرے ایب آپ پر ظاہر نہیں کیے آج کیا پیغام دیں گے میں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ اچھے لوگوں کی زبان سے اچھی باتیں نکلتی ہیں سبحان جن جس لیڈرشپ کے لیے <coughs> ان کے, صرف... کے مزاج اور کردار اچھے ہوں تو وہ اچھی چیزیں بیان کرتے ہیں بات چیزیں انہوں نے ممکن ہے کہ ایک دوستانہ ماحول کے حوالے سے بہت ساری <coughs> چیزیں بیان کی ہوں لیکن وہ ہمارے ایڈیٹروں نے شاید کاٹ دی ہوں گی کہ وہ چیزیں اب شاید اونر نہیں کرنا ان کے بہتر لگا ہوگا لیکن ایک دوستانہ ماحول میں تو بہت ساری چیزیں انیس بیس ہوتی رہتی ہیں کمی بیشی چلتی رہتی ہیں تو اچھے ہیں میں ابراہیم بھائی کو دعوت یہ دوں گا کہ آپ بھی ابھی مت کریں شاید ان کی عمر بھی میرا خیال ہے پچاس سے اوپر ہوگی پچاس یا مجھ سے تو عمر میں بڑے تھے یہ ففٹی کے ففٹی پلس ہوگی تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ اب ہر قدم موت کی طرف ہے تو میرے جتنے اور بھی دوست ہیں جنہوں نے اوکھائی مسجد یہ کھارا در میں ایک ہمارے لیے سنت کی بہت پیاری اور عظیم مسجد ابھی بھی ہے بہت خوبصورت مسجد بن گئی ہے اس کے نیچے ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے وہیں سے پھر ہماری گاڑیاں تفریحات کے لیے نکلا کرتی تھیں تو اس میں بھی ہمارے دوست تھے کوئی جاوید نام کے تین چار دوست تھے تو یوں ہم جتنے بھی سو اگر دوست احباب سن رہے ہیں سب کو دعوت دیتا ہوں حسن رضا جن کا انہوں نے حوالہ دیا وہ ہیں مدنی ماحول میں جانے پہچانے جاتے ہیں وہ بھی ہماری گیذرنگ کے تھے وہ مدنی ماحول میں الحمدللہ ساتھ آئے ہم از ایک عرفان موسا ہوتے تھے وہ بھی آج الحمدللہ بیرون ملک میں ہوتے ہیں اور وہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے ہیں وہ بھی مدنی ماحول میں ہیں شاہد ہوتے تھے وہ بھی ایک طرح سے ایک مذہبی گیٹ اپ میں ہے لیکن میں تو سارے دوستوں کو ہی عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے اور الحمد اس میں جو اخلاق اور کردار کی تربیت ہوتی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے پھر اس میں بہت فائدے فائدے نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے پھر نمازوں کی پابندی نصیب ہوتی ہے میں تبام ابراہیم بھائی کا جو تاثرات ہے ان کے توس سے سے ابراہیم بھائی کا شکریہ بھی ادا کروں گا انہوں نے بھلے جذبات بیان کیے اچھا وہ کوسر مسجد والا مجھے یاد نہیں ہے یہ آئے ہوں گے تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ مل کر نہیں گئے تھے تو اس طرح کی شروع شروع میں اجتماع تو ہوتے ہی تھے تو اللہ کریم ان کو سلامت رکھے ان کی آل اولاد کو اللہ تعالی سلامت رکھے اور سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی سے وابستگی بھی دے اور برکت بھی تھا مدنی ماحول سے وابستگی پر جسے ہمارے یہاں ایک کہ صحبت تبدیل ہوتی ہے نا صحبت تبدیل اچھا پھر استقامت کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ صحبت میں تبدیلی لائی جائے اپنی دوستوں میں تبدیلی لائی جائے آپ جب مدنی ماحول میں آئے تو کیا یکلت سارے دوست چھوڑ دیے تھے نہیں یہی سب سے بڑا پرابلم تھا کہ میں جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا تو چند چند چیزیں ایسی تھیں جن کی عادتیں پڑی ہوئی تھیں دوستوں کی اور بعض کھیل تماشوں کی وہ چھٹتی نہیں تھی اچھا ان کے نہ چھٹنے کی وجہ سے نہ مدنی ہولیا آتا تھا نہ میں مدرسۃ المدینہ بالیگان میں جا پاتا تھا اچھا ہفتہ وار اجتماع کی ایک عجیب سی بدنی باہر یہ ہے کہ میں جب سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا میرا ہفتہ وار اجتماع نہیں چھٹتا تھا دیر سویر میں اجتماع میں سمجھے کہ ایک ہمارا مزاج بن گیا تھا کہ ہم نے انٹری کروانی کہ آج میں بھی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں آیا ہوں لیکن وہ پرانی چیزیں جو تھی نا وہ چھٹتی نہیں تھی میں سوچ جیسے انہوں نے کہا گلزار ابھی مسجد سوزہ بازار میں میں رہنے چلا گیا تھا گیدرنگ ساری کھارا در میں تھی تو پھر ہم ماحول میں آنے کے بعد ہی مدری ماحول میں آنے کے بعد روخ اب دری تھا لیکن یہ بات بالکل مجھے کہنی ہے کہ جب تک ان دوستوں کے ساتھ میں وابستہ رہا جیسے کہ وابستگی ہوتی گھومنا پھرنا تب تک مدری ماحول سے وابستگی میسر نہیں آ رہی تھی صحیح. پھر علاقے میں اسلامی بھائیوں نے انفادی کوششیں کی کچھ مدنی کاموں میں مصروف کیا بیانات اور درس کی طرف وغیرہ لے کر گئے تو آہستہ آہستہ آہستہ الحمدللہ یہ ہو گیا تو آج دوستوں سے چیدہ چیدہ سلام دعا اور ملاقاتیں کبھی کبھی رہتی ہیں اور لیکن اچھے گیدرنگ کے لیے پھر اچھے ہی ماحول کو اختیار کرنا پڑتا ہے آپ جیسے اسلامی بھائی انفرادی کوشش کرتے ہیں کوئی نیا اسلامی مدنی ماحول میں آتا ہے تو ذمہ داران کے لیے آپ کیا پیغام دیتے ہیں کہ اس کو اپنی صحبت زیادہ دے ذمہ داری دے دیں اپنے ساتھ ذمہ داری دے ترکی بنا تاکہ وہ ماحول میں آ جائے درس میں دیں آپ درس دیں جیسے ہمارے نگران درس دے رہے ہیں کوئی نیا اسلامی بھائی ہے اور نیا ہے مدنی ماحول میں آ رہے ہیں تو ان کو ایک درس اپنے ساتھ بیٹھ کر دلا دیں صحیح. تو جب اسلامی بھائی جب لوگوں میں نیکی کی دعوت دیں گے نا हुँ. تو ان کے اندر خود ایک عمل کا جذبہ اور ایک حیا پیدا ہوتی ہے نبی. اور پھر وہ ان بے عملیوں سے اور بے احتیاطیوں سے اپنی آپ کو بچاتا ہے हुँ. کہ جس کی طرف اس کی طرف انگلیاں اٹھیں گی تو है. یہ بہت پلس ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ دو چار چھ مہینے سال بھر کے اندر اگر کوئی مزید ذمہ داری ذیلی نگرانی دیتے, دیتے آگے یہ بتائیں میں کافی دیر سے خاموش میری باری بھی آ رہے تھے عید آنے والی ہے قربانی آج کا ہمارا موضوع ہے ظاہر سی بات ہے عید کے موقع پہ جانور جو ہے وہ ہوں گے تو شیخی طریقت امیر اہل سنت کی بالخصوص دعوت کھانے کے اعتبار سے جو ہے وہ اگر آپ گوشت میں کیا بنا کر کے امیر سنت کو پیش کریں گے یہ اگر ناظرین کو بتائیں تو کیا ہی بات ہے اصل میں مدنی چینل والے تو دیکھتے ہیں یہ شاید آپ کو موقع پچھلے سال ملا تھا عمومی معاملہ ہے نا جی جیسے کلیجی بنتی ہے وہ تو سب کر یہی ہوتا ہے ہم لوگ ڈھکے چھپے لوگ نہیں ہے ہم ایسا کوئی کام کرتے نہیں تھے ڈھک کر کرنا پڑے زیادہ تر وغیرہ بنتی ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بہت اچھا بنتا ہے اور یہ کلیجی جو, جو قربانی کا جانور آپ نے آپ نے جو جانور قربان کیا اس کی کلیجی پہلے کھانی چاہیے اس کو کتابوں میں لکھا گیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں بنا کر پہلے وہ لا کر کھلائی جائیں تو امیر سنت بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ نے دیکھا ہوگا اس نام کے ساتھ ہم آنر کرتے ہیں اور آپ ناشتہ وغیرہ ناشتے کا ٹائم تو بہت آگے نکل گیا ہوتا ہے وہ کٹتا ہے آتا ہے پھر مسالے لگتے ہیں پھر وہ گلتا ہے آتا ہے تو پھر تھوڑا بہت پھر کثر بھی رہ جاتی ہے اگر پوری صحیح طور وہ بنا کرتے تو پھر ڈیڑھ دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے ہی چاہیے ہوتے ہیں تو یوں تو جو کھانے کے لیے جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں کتنی دیر بیٹھتے ہیں یہ لوگ کتنی دیر تو ہمارا کون انتظار کرے گا ویسے اجتماعی اجتماعی قربانی کا ایام ہے ہر ایک کی اپنی فیوریٹ ڈش ہوتی ہے جس کو وہ بنواتا ہے ابھی اس لوگوں کو کیا پسند ہے قربانی کے گوشت میں کیا کھانا پسند کرتے ہیں آپ ماشاء اتنے عرصے سے ساتھ ہیں اس طرح کی چیزیں پسند تو ہیں لپڑا پسند ہے واہ لیکن پھیفڑا گلتا بڑی مشکل سے جی اگر تو صحیح گلا کر کھیلا جائے تو پھیفڑا پسند ہے یہ چیزیں لیکن صحیح پکی ہوئی ہوں آپ ہماری طرح خالی ٹیسٹ کے پیچھے نہیں ہے آپ دونوں پر آپ نے کہا نا ہماری طرح ٹیسٹ کے پیچھے نہیں ہیں تو جانور تو آپ لے آئے اب اس کے کون کون سے جو گوش کے حصے ہیں وہ سوچ کے کیا پلاننگ کون سا وہ ہوتا ہے نا پہلی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ اسے کاغداد بھائی کو حامد بھائی کو نے بتایا مطلب کہ میں کیا بولوں گا آپ چاہتے ہیں کہ میں بولوں گا آپ آ کر کھا لیجیے گا اگر ایسا ہے ہمیں کیا وہ ہے ہم بھی اوپنلی بول رہے تھے اگر آپ بولتے کی بات ہے باقیوں کا مجھے پتہ نہیں ہے میرے دل میں تو ایسا کوئی جذبہ نہیں تھا لیکن اب آپ نے بتا ہے <سؤال> مجھے है تو کوئی نہیں دی بولنا تیار مجھے تو کوئی آر نہیں ہے اگر نگرانی شرا تھا کہہ کر بھی دعوت کروائی جائے تو کیا ہے ہم ان کے ماتے ہیں ٹھیک ہے بلائیں ہم تو نہیں کریں کام کریں کہ ابل تو آپ کی صبحوں کی نشریات بھی ہوں گی نہیں گی میرے ذہن میں تو تھا کہ نگرانے شرا اور اس کے بعد جن کی نشریات میں نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ میری مدنی نتیجہ ہے کہ وہ قربانی کی کھالے جمع کریں آپ نے کھالے جمع کی الحمدللہ رب العالمین ایک عرصے تک اب جب سے حفاظتی امور کی وجہ سے ہم پھر ایک محدود دائرے میں ہم یوں نہیں کر سکتے لیکن اس سے قبل میں خالے جمع کرنا یہ میرے اچھے مشاغیر میں شامل تھا اور شاید میں اپنے علاقے میں شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ خالے جمع کرنے میں شاید ہی کوئی کامیاب ہو دو باتیں انہوں نے ایک تو بتایا کہ لیڈرشپ تھی آپ کے اندر دوسرا یہ بتایا کہ تھے اب یہ خون آلود ہونا کھال اٹھانا مطلب اچھا پہل پہلی کھال جب اٹھاتے نا وہ قربانی کی تجربہ یہی ہے کہ وہ اٹھانا ذرا بھاری پڑ رہا ہوتا ہے اس کے بعد تو نہیں ایسا نہیں ایک تنظیم جب سے ہم دعوت اسلامی کے متی ماحول میں آئے ہیں فضان مدینہ کے لیے مدنی احتیاط جمع کیا جاتے چندہ کیا جاتا عامرات میں ہم گزارتے کے باہر وہ تخت لگتے تھے ہم اپنے ذیلی حلقے کا تخت الگ لگاتے تھے اس پر بیٹھ کر وہ آوازیں لگاتے تھے گلزارے فیدارے مدینہ کے لیے مدنی احتیاط جمع کروائے بارشیں ہوں جو بھی ہوں یہ کام شروع سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں مدنی احتیاط جمع کرنا بلکہ پہلے سال جو میں نے مدنی احتیاط جمع کر کے زکات لا دی تو ہمارے نگران بہت خوش ہوئے اتنی بڑی اماؤنٹ عموماً ہمارے ہاں سے لاغر کر کوئی دیتا نہیں تھا اب چونکہ میں ایک بزنس کمیونٹی سے تعلق تھا تو میں جا کر یوں گٹیاں اٹھا لیتا تھا زکات دے دیتے تھے مجھے عمران یہ لے جاؤ تو یہ زکوٰۃ جمع کرنا مدنی جمع کرنا اور کھالے جمع کرنا پھر ہماری تعمیرات اس میں گزار ابھی مسجد میں ہمارے جو سلسلہ رہتا تھا تو وہاں الحمدللہ ایک اچھی ہمارے مراسم تھے بنا کر رکھنا دوستی رکھنا تعلقات اچھے رکھنا مدرسہ ہو مسجد ہو جو بھی ہو یہ شروع سے ہم چلتا چلا آ رہا تھا بارہویں ہو تو نعرے لگانا بسوں پہ چڑھ جانا ٹرکوں پہ چڑھ جانا ڈالے پر ہوتے تھے تو مائک ہاتھ میں ہوتا تھا نعرے دے رہتے تھے پھر گھوم پھر کر پھر آ جاتے تھے بندر روڈ پر باپا کا امیر علیہ سنت کا مدنی جلوس آیا کرتا تھا تو یہ جو آپ ہم سب کرتے کرتے دعوت اسلام کے متی ماحول میں یوں پڑھتے ہیں لیکن اب یہ کہ حفاظتی کے معاملات اور دیگر چیزیں ہیں تو اب یہ ساری چیزیں نہیں ہو پاتی مگر الحمد للہ رب العنمین ان معاملہ سے ہی گزر کر آئے اگر ہمارے لکمان باپو اللہ سلامت رکھے میرے اللہ کا نگران ہے اور ان کی نگرانی میں ہی ہم نے دعوت اسلامی کے مدنی کام کیے ہیں آج رکنے شورہ ہیں ہمارے سید لکمان باپو اور کافی ماشاء ایک بزرگ شخصیت ہے ہماری تو انہوں نے ہماری ذمہ داری میری ذمے داری لگائی دی کہ تم نے ہر ہفتے شدارت پور جانا ہے ٹنڈوادم جانا ہے سانگڑ جانا ہے تو یہ بندر روڈ پر بس تھی دیا ہوگا باپو باپو بڑے شفیق ہیں باپو کی طبیعت میں میں کہتا ہوں کہ ان کی بعض وہ عادتیں کہ اللہ نصیب کر دینا تو انسان کی دنیا اور آخر بہتر ہو جائے ایک تو ان میں ان کی ساری بہت ہے پھر آگے آنے کا نمایاں ہونے کا ان کے اندر جذبہ نہیں ہے کاش کے وہ میں ان سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو یہ پھر ہر ہر تقریباً ہفتے دو ہفتے بس میں بیٹھ کر ہم رمزم نگر اترتے رمزم نگر سے کوسٹر پکڑتے کوسٹر سے پھر بیٹھ کر کبھی ٹنڈو آدم تو کبھی شہداد پور وہ آج بھی ماشاء وہاں کا استعمال یاد کرتے ہیں واپسی میں ٹکٹ لے کر ٹرین میں بیٹھ کر واپس آنا ہوتا تھا تو یہ سارے چیزیں الحمدللہ للہ داؤد اسلامی نے سکھائی ہیں کروائی ہیں یہ سلمان بھائی نے سوال کیا تھا سلم پچھلا سوال آپ کا جو تھا وہ نہیں داود اسلامی کیا کرتی ہے یہ قربانی کا قربانی کی کھالوں کا یہ کرتی ہے کہ قربانی کی کھالیں جمع کرتی ہے پھر جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں اس کو نمک لگاتی ہے اس کو محفوظ کرتی ہے ہمارے گودام ہوتے ہیں باقاعدہ ایک لیبر ہوتی ہے پھر پارٹی آتی ہیں جو خریدار ہوتے ہیں انہیں کوشش کر کے اچھے داموں جو اسلام بن کے اس میں کافی کوشش اور محنت شامل ہوتی ہے ہم اچھے سے اچھے داموں اس کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ان کی جو رقم آتی ہے اسے دعوت اسلامی اپنے نیک و جائز کاموں میں خرچ کرتے ہے میں بیچنے والے کا کوئی اللہ جو موجود دعوت موجود اسلامی موجود کے ذمہ داران جو اس کو بیچتے ہیں وہ دنیاوی لالچ سے بالا تر کرتے ہیں جمع کرتے ہیں جو جمع کرتے ہیں وہ بھی دنیاوی لالچ سے کہہ سکتے, جلد سکتے جلد ہیں کہ بالا تو کر ہی کرتے ہوں گے اچھا یہ اب یہ عرض کروں گا کہ یہ دعوت اسلامی کا کام نہیں ہے تو آپ کہیں گے تو شروع سے ہوتا اور آپ کا ماحول میں آئے تو اتنے عرصے سے شروع سے دعوت اسلامی یہ چرم قربانی جمع کر رہی اتنی کھالے اتنی جمع کرتے ہیں ہر سال اتنا پیسہ ختم ہو جاتا ہے کہاں خرچ کر دیتے کو میں دعوت اسلامی نظر نہیں آتی کیا کو مجھے تو نظر آ رہی ہے سامنے بیٹھی بھی میرا کو نظر آتی ہے مدنی چینل پر ہم اتنی دوری دعوت اسلامی دکھاتے ہیں اور می تو میرا تو تجربہ یہ پاکستان میں تو ہمارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں صحیح ہمارے کئی صوبے کابینہیں جو ہیں وہ رمضان شریف سے تین چار پانچ مہینے پہلے ختم ہو جاتی ہیں اور ہمارا تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ شاید اربوں روپیہ سال کا تو سیلریز میں جاتا ہے اب دیکھیے یہ تنخواہوں میں چلا جاتا ہے وہ کیا بچے گا آپ کے پاس اربوں روپے سیلریز میں چلے جاتے ہیں تو یہ سیلریز کیا ہیں دین کے کام کے لیے جو جامع المدینہ مدرسۃ المدینہ مساجد کے امام اور دیگر جگہوں پر جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں تو ان میں الحمدللہ للہ تنخواہیں جاتی ہیں تو یہ پورا سوشل نیٹورک بھی تو ہے کہ جس کے گھر میں تنخواہ گئی ہے اس کا پورا فیملی تو چلی ہے جو سمجھے گا اگر انیس اسلام بھائی اسلامی میں برسرے روزگار ہیں تو یہ انیس ہزار فیملیز کو روزگار ملا ہوا ہے نا اور دعود اسلامی ترقی کرے گے تو یہ انیس کے اور پچیس چھبیس ہزار ہو جائیں گے تو جیسے ہی یہ بڑھیں گے مدنی کام کے بڑھنے پر یہ بڑھتے ہیں ضرورت ہوتی ہے تو یہ بھائی رکھنا پڑے گا ضرورت رکھنا پڑے گا تو پھر اس ان کی سیلری اتنا مدنی اتنی آتی ہے سب چیزیں بڑھتی رہیں گی انشاءاللہ شاء قربانی کی کھالیں جمع کرنے کا سیزن آیا ہے ذمہ داران کرتے ہیں ایک تنظیمی سوال کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذمہ داران کو اس میں فائدہ ہو قربانی کھالوں کے سیزن میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے اسلامی بھائی جو پورے سال ہمارے ساتھ نہیں ہوتے الحمد للہ آتے ہیں اور کھالے جمع کرتے ہیں اور بہت کوششیں کرتے ہیں ذمہ داران کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ جو قربانی کھالوں میں جو آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں تین دن رات دن محنت کرتے ہیں ان کو کس طرح اپنے قریب کریں ان کو ذمہ داری دیں ان کو کس طرح پورے سال استعمال کریں مدنی پہلے تو ان کا شکریہ بھی ادا کریں ان کو محبت دیں پیار دیں بعض اوقات یہ نئے نئے, نئے آتے ہیں اندر میں آپ ہمارے اپنے پرانے اسلامیہ بھائیوں کے ایسے گروپ بنے ہوتے ہیں کہ ان کو اسپیس ہی نہیں ملتا کہ آ کر بیٹھنے کا تو یہ جتنے بھی ہمارے پرانے اسلامی بھائی یا مدنی کام کرنے والے اسلام بھائی ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے نئے, نئے اسلام بھائی کے ساتھ مل رہے ہیں تو ان کو اپنے ساتھ ملائیں انفرادی کوشش کریں اور پھر پانچوں نمازوں میں ان کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جائیں کیا بات؟ خاص طور پر ان عید کے دنوں میں تو ان کو بھی اچھا لگے کہ عید کے دنوں میں ہمیں نمازیں پڑھی ان کو نمازوں میں ساتھ لے کے جائیں اور پھر انہی انہیں ایام میں تین دنوں میں ان کو مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترغیب دے کر پابند بنائیں اور انہیں ہفتہ وار اجتماع مدنی مذاکرہ بلکہ عید کو مدنی مذاکرہ اگر ہوتا ہے تو اس کی بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس پہ بھی کوشش کریں تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ ان کو اس وقت درد سے فضان سنت ہو جو کے طور عید کا دن ہے ہمارے ہفتہ عید ہے ہفتے کو زور کی نماز کے بعد مثال کر دوبارہ آپ نے جو درد فیضان سنت دیا تو اس میں اسلامی بھائیوں کو سب کو اپنے ساتھ بٹھائیں تو یہ ساری چیز اگر, اگر آپ کو لے کر کریں گے تو اللہ کی رحمت سے تین دنوں کے اندر اندر ہی آپ کے قریب بھی آئیں گے اور مدنی ماحول سے وابستہ بھی ہوں گے اب تھوڑی دیر کے بعد شاید سلمان بہن ہارا لگائیں گے کہ چلتے ہیں تو سیگمنٹ کی طرف بیان تا بیان تا بھی جاتے ایک سوال میرے ذہن میں ہے بہت دیر سے امام صاحب کافی دیر سے وہ مجھے آپ کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ وہ بول میرے پاس آئی رہی ہے آپ تو آپ نے لے بال آ نہیں رہا بال آئے گی استعمال کر لیں اچھا اضور ایک سوال یہ ہے جو کھلاڑی بول زیادہ اپنے پاس رکھتا ہے پھر چھن لی جاتی ہے بول آتے بول گول میں مارونا چلی جائے گی کھلاڑیاں بہت تیز بیٹھے ہوئے ہیں ویسی منڈی کی طرف رخ ہے لوگوں کا ایک بات یہ عام طور پر دیکھیے کہ لوگ ان کو تنگ بہت کرتے ہیں جن کو جو جانور فروخت کرنے کے لیے آئے ہیں جو بات جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی یہ جانور کتنے کا دے رہا ہوں اس نے کیا ڈیڑھ لاکھ کا دوں گا اس ساتھ میں کیا دو گے اب اس قسم کے سوالات اچھا پھر بار بار جانوروں سے ان سے بحث و تکرار یعنی کہ لینا نہیں ہے جانور لیکن ان سے بہسو تکرار یہاں تک کہ ایک ہمیں صاحب نے بتایا کہ ایک کے پاس گئے اس نے بھائی پہلے آپ میرے کو یہ کنفرم بتا دیں کہ آپ جانور آپ کو خریدنا ہے یا نہیں خریدنا یعنی ایسے معاملات بےچارے بیزار اتنے آ جاتے ہیں آپ اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو مویشی منڈی کا رخ کر رہے ہیں کیا انداز ہونا چاہیے کہ جائے وہی جس کو خریدنا ہے سبحان اللہ اگر زیادہ وقت ہے تو اللہ کی راہ میں دے دیں ہمارے پاس کام بہت ہے سبحان اللہ دے دے سبحان اللہ اور کسی کو بیجا تنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور تفریق کے نام پر اور تنگ کرنے کے نام پر جائیں گے تو دیکھ لیئے کہ بات صورت پھر گناہ کی نہ بن جائے محفوظ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور یہ بیچارے بڑے دور درہ سے اور حقیقت بارشوں کی وجہ سے ان کی تکالیفیں بے حد بڑھ گئی ہوں گی تو اسی صورت میں ان کے غم ہلکے کرنے کے بجائے ان کی پریشانیوں میں اضافہ اور پھر یہ ایک تو تنگ آ گئے ہوں گے گھبرا گئے ہوں گے پریشان ہو گئے ہوں گے بعض بہت زیادہ الجھن کا شکار ہوں گے हुँ. اس میں جا کر ان کی پریشانیوں میں اضافہ کرنا اور پھر گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو والے حساب سے خریداری کرنا تو یہ کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا اندازہ ہونا چاہیے ایسا پہلو کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم تعاون کرتے رہے اور ان کی کچھ خیر خواہش دیکھیں جہاں اچھا کام اچھی نیت سے اچھے لوگوں کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ شاء ہر تر جگر میں سبحان اللہ یہاں سوال یہ ہے کہ یہ اب میرا سوال نہیں ہے یہ میسیجز کے ذریعے جو سوال آ رہے ہیں وہ سوال کہہ رہے ہیں نا آپ کا بھی ہوگا تو کیا کر لوں گا یہ کہہ رہے ہیں کہ نگلان شرا کا موڈ آج کیوں آف ہے یہ بتا دیں جی حضور ان کو انہوں نے دیکھا وہ آف نہیں ہے نارمل کہہ رہے ہیں ان کے چہرے ان کے پیارے سے چہرے پر آج مسکراہٹ نہیں ہے میں نے پہلے بھی ارض کی تھی مدنی چلیں ناظرین کے مسکراہٹوں والے سوال کریں گے تو مسکراہٹیں آئیں گے سنگیتا سوال کریں گے تو سنجیدہ رہنا پڑے گا جیسے آپ کے جواب میں وہ ہوتی ہے نا آج وہ جیسے ہلکا ہلکا بندہ چل رہا ہے ایسا معاملہ لگ رہا ہے خیر تو ہے ہمارے سوالات ابھی بتایا نہیں رانے خیر کر جیسے سوالات ویسے جواب چلیں ٹھیک ہے جی تھوڑی کدھر پڑتے ہیں الحبیب صلی اللہ یارہ سوال ہیں بارہ میں پہ جواب ہے جی حضور گھڑی چلائے بھائی اللہ میں بارہ تیرہ سوال میرے پاس دی مدنی کسوتی کے بعد اچھا اچھا گھڑی لگائیں بھائی بلا تاخیر انسان ہے جی میں روہل نہیں لا جلدی جلدی جواب دیں گے مقام مقام جی نہیں مقام ہے جلدی جلدی جواب دینے میں غلطی ہو رہی تھی غلطی ہو رہی تھی پاکستان میں انسان, انسان ل... نہیں ہے مکان ہے مقام ہے مقام ہے مقام ہے اور پاکستان میں نہیں ہے لا ہرمین شریفین لا. وہاں بھی نہیں ہے رام شریف ہیں ایک سوال میں دو جواب ہے مقام ہے مقام اللہ, اللہ اللہ سبحان اللہ اس مقام کو براہ راست کسی اللہ کے ولی سے نسبت ہے تو نسبت ہے تو ہے تو وہ اللہ کے ولی باقاعد حیات ہیں ولی سے نسبت ہے وہ بقید حیات نہیں ہے ظاہری حیات سے متصف نہیں اچھا آپ نے کہا وہ مقام پاکستان میں بھی نہیں ہے اور وہ مقام ہرامین طیبین میں بھی نہیں ہے اللہ کے ولی سے اس مقام کو نسبت ہے جی بالکل ہے مقام ہے وہ ابھی تک ہمارے جوابات میں دو رائے نہیں ہے وہ مقام ہے ولی سے تو وہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو اب سے لے کر تین صدیوں میں کوئی تین صدیوں کے اب تک نہیں نہیں نکل گئے کتنے سوال ہو گئے سات ہو گئے تین صدیوں سے اوپر بھی آئے بڑے تین صدیوں میں نہیں ہے تین سدیوں میں تو نہیں آپ کے سوالات کے ذریعے نا ہماری سانسیں درست ہو رہی ہوتی یا ہل رہی ہوتی تین صدیوں میں نہیں ہے وہ بزرگ ہاں جی وہ کوئی مزار شریف وہ مزار تو نہیں کہ نہیں جو ہم ہمارے مزار سے نہیں Hmm? شہرت مزار سے نہیں ہے شہرت مزار شریف سے نہیں ہے شہرت مزاج سے نہیں اور وہ بھی مزار نہیں ہے مزار شریف بھی نہیں مزاق لیکن جی تعلق آ سکتا ہے تعلق کس سے نہیں ہے میں کر دوں گا ٹھیک ہے آٹھ سوال ہو گئے آٹھ سوالات ہو گئے اور ابھی تک کوئی انسان نہیں ہے مقام ہے پاکستان میں نہیں ہے ہرمین میں نہیں ہے ولی سے نسبت ہے حیات زہری سے وہ ولی متصف نہیں ہے تین صدیوں گزشتہ تین صدیوں می میں نہیں وہ نہیں, نہیں, نہیں, نہیں, نہیں, نہیں تھے اور جو مقام ہم نے جو وہ جو سوچا ہوا ہے وہ مزار شریف بھی نہیں ہے آٹھ سوال مکمل ہو گئے ہیں گڑی جو عراق شریف میں ہے وہ مقام عراق میں بھی نہیں ہے عراق میں لا ہند لا ہند بھی نہیں آخری سوال ملک یا شہر کا نام دے رہے ہیں نا اس سے آپ نکل جائیں یہ ہمارا مشورہ آپ کو مدنی مشورہ ہند بھی نہیں اور عراق بھی نہیں یہ تو دس تو ہو گئے اب تو گیارہ بار سوال ہے بارہویں پہ جواب ہے حضور ٹھیک ہے وہ مقام زمین پر ہے یہ کیوں سوال کیا آپ نے مرضی ہے یار اس سے پہلے دس میں نہیں پوچھا گیارہویں میں کیوں پوچھ رہے ہیں آپ کیا سمجھ گا زمین کے نام بھی کوئی بالکل کام کام ہو سکتا ہے وہ زمین پر ہے وہ زمین پر وہ زمین پر ہے کتنے ہو گئے سوالات گیارہ میں اب جواب دینا ہے میرے کو ٹھیک ہے زمین پر ہے نعم ہے زمین پر اور ہے آپ کی کیفیت 11 سوالوں کے بعد بھی ایسی ہے جیسے میں جیت گیا ہوں یعنی ہم ٹو اسٹ میں ہیں ابھی کہ جواب آ جائے گا کہ نہیں آئے گا جی حالانکہ ایک سوال بھی اس سے متعلق ابھی تک نہیں آیا نہیں آیا میں نے مقام, آ, نہیں نہیں مقام م. م. اور ہے اور پاکستان میں نہیں ہے عراق میں نہیں ہے ہند میں نہیں ہے ہر مین طیبین میں بھی وہ مقام نہیں ہے بہت, م. بہت ہی مشہور مقام بہت ہی مشہور ہے جی سے اللہ کے ولی سے اس مقام کو نسبت بھی ہے نہیں ہے مزار بھی نہیں ہے وہ علادتگار بھی نہیں ہے کسی کی یہ آپ نے پوچھا نہیں پوچھا نہیں ہے دو سوال دے دیں پلس میں جی دو سوال پلس میں جی سبحان اللہ بے روز بھائی دے رہے ہیں چلے جی بار سوال مسلمانوں میں جو ٹاپ ٹین دس مقامات مشہور ہوں گے ان میں سے ایک ہے یہ مجھے لگتا چمکتا ہوا ایک ہے نا جی اب یہ دسواں ہے کہ پہلا ہے یا پانچواں یہ ایک الگ بات ہے نماز بھی تو پڑتے ہیں ماشاء اللہ پہنچتا ہے ابھی دو سوال بھی دے دیے ہمرا نے نہ ہاکانے شورا کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہے بتا رہی ہے ایک منٹ ہے مسکراہٹ بتا رہی ہے نہیں پہنچ پا رہی صحیح بتا رہی ہے ہاں نہیں ہم صحیح پوچھ رہے ہیں اب یا تو دو سوالوں کا اویل کر لیں آپ یاد بتا دیں ہاں جی میرا ذہن ہے موبائل فون بھی دیکھنے کی اجازت ہے آپ موبائل آج جائے نظر نہیں آ رہا جیب میرا ہو رہا ہے جیب ہو سکتا ہے کوئی سوال ہی آ گیا ہو اس پر جی دیکھے نا صحیح نہیں مشکل ہے نہیں دیکھ لیں اسی نے حرج کیا ہے دیکھنے میں چلو آپ نے اپارچونیٹی دی ہے تو اویل کرنے میں بھی تو کوئی حرض نہیں بالکل بالکل یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ آدمی اویل کر لیا کرے سہولت کو نہیں سوال کریں پھر اور دو سوال کریں پہلے سے پتا نا کہ یہ ہم مدد کر سکتے ہیں ہم نے تو اعلان ہے سر عام اعلان آپ باقاعدہ اس میں ہے اپنے کیا کہتے ہیں جو آپ الفابیٹ دیتے ہیں نا اس میں آپ نے سہولت دی ناظرین کو مطلب اس میں بھی ہے نا آپ ایک گروپ بنا لیں لبیک میں جو آپ نے امداد و نصرت فراہم کرنے والے لگتے ہیں ان کا ایک گروپ بنا لیں اللہ تعالی خیر فرمائے دوسرے بارے میں جی ہے ارے بھائی پوچھا دو گئے یار بھائی ابھی دو سوال بھی دے دیے ہم نے دیکھیں ہم نا ماتحت ہیں ہم ایک حد تک تعاون کر سکتے ہیں اس کے بعد تعاون بھی نہ وہ شریعت کی مطلب اس مقام کو اللہ کے ولی سے نسبت ہے اور اس پیدائش کا مقام نہیں ہے پیدائش کا مقام مطلب وہ مزار شریف نہیں ہے مزار شریف نہیں ولی سے نسبت ہے جی ٹھیک ہے اچھا اب یہ ارشاد فرمائے بتائیے کہ میں ایک سوال کرتا ہوں جو ولی سے نسبت ہے وہ عورت ہے ایک اور سوال کریں گے یا بتائیں گے نہیں میں جہاں پہنچ پا رہا ہوں میں وہ بتا دیتا ہوں سہان نہیں تو بتا رہے نا بس اب ہاں ٹھیک ہے یہ وہ مقام ہے جاضا ہے مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا کو وہ رہا کرتی تھی اب یہ دو ہوگا مقام بتائیں بتا دے میں نے یہ تو بتا دیا یہ مطلب اس سوال پر لا یہ وہ مقام نہیں ہے پھل آیا کرتے وہ نہیں یہ وہ مقام نہیں ہے ٹھیک ہے آپ آپ جواب دے دے میں نے جواب دے دیا یہ وہ مقام نہیں ہے وہ الگ ہے ہماری جو مراد تھی مسجد اقسہ تھی مسجد اقسا تو حضرت <تصفح> مریم بھی تو مسیح اختمام ہی تھی نا وہیں تو تھیں اسی جگہ پر تو رکھا گیا تھا وہاں وہ وف کی گئی تھی چلے ٹھیک ہے ایک ڈاکومنٹری ہے دیکھ لیتے ہیں تصویر <تصفح> بھی ہو جائے نہیں وہ میں آج کرتا تو وہ وف کی گئی تھی جو کہ وہاں پر عورتیں وف نہیں ہوتی تھی نا وف نہیں ہوتی تھی پھر وہ وہیں رہا کرتی تھی اور وہاں پر ان کے پاس موسم سے ہٹ کر پھل آیا بے موسم پھل آیا کرتے تھے چلے ڈاکومنٹری دیکھ لیتے ہیں پہنچ گئے چلے جی نا نا فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ نگرانی شو نے صحیح بتایا کچھ دو منٹ سوا دو منٹ کے وہاں پر ایک ڈاکومنٹری اس حوالے سے مدنی گلدستہ آئیے دیکھتے ہیں الحمد للہ اس وقت ہم مسجد الاقشی شریف کے مین دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں بالکل اس دروازے کی سیدھ میں مسجد کا محراب شریف ہے تقریباً پانچ لاکھ سے زیادہ نمازی یہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں اب ہم نیچے کی جانب مسجد الاقشی قدیم کی طرف جا رہے ہیں یہ وہ مسجد الاقسا ہے کہ جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بنوایا تھا یہاں کے پتھروں کو اگر دیکھا جائے تو یہ اس قدر بڑے ہیں کہ شاید سو دو سو انسان بھی مل کر ان پتھروں کو نہ اٹھا سکے یہاں پر حضرت مریم پروان چڑھی اور اسی محراب میں جو ہے تو بے موسمی پھل ان کے پاس آیا کرتے تھے یہ جو بڑے بڑے پتھر جہاں پر دکھائے گئے یہیں پر سرکاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و پیش پیغمبران کی, کی امامت کروائی یہیں پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اذان و اقامت پڑی یہیں پر سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء و رسول سے ملاقاتیں کی یہ وہ پہاڑی ہے کہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے اور پھر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے اس پہاڑی کے بالکل نیچے حاضر ہو رہے ہیں یہ جگہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جگہ نیچے ایک غار کی طرح تھی اور سرکاری عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے اور دو رکعت نماز پڑھی اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ کا سر مبارک اس جگہ پہ لگا اور یہ پتھر یہ نرم ہو گیا یہ جو اندر کی طرف گسا ہوا ہے تو یہ اسی لیے ہوا کہ سرکاری دولم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک لگا اور پتھر نرم ہو کے واپس گھس گیا تاکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو تکلیف نہ پہنچے اس کو قباء محمدیہ کہا جاتا ہے یہاں پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز ادا فرمائی تھی معاج پر روانہ ہونے سے پہلے تو اس کی یاد تازہ رکھنے کے لیے اس کے ارد گرد ایک چھوٹا سا کبا یعنی گمبت بنا دیا گیا ہے اور اس میں ایک مسلح تعمیر کر دیا گیا ہے اس کبے کے اندر لکھا ہوا ہے شفاعت یا رسول اللہ گویا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کی گئی سبحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تو آپ کا جواب درست سے درست درست ایک بات یہ اشاد فرمائیے ایک سوال ہے کہ کوئی پیر بھائی ترقی کرے اور کسی بھی اعتبار سے ترقی کرے تو دوسرے پیر بھائی کو کیا سوچنا چاہیے اس کی سوچ کیا ہونی چاہیے میں یہاں ایک اور سوال ان کے سوال سے ہی اٹیچ کر دوں یہ پیر بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ٹرمینالوجی ہے نہیں مدنی پھول کی جو دیں جباب ہمارے پیر بھائی کا کوئی نہیں ہے کیونکہ دعوت اسلامی پیر بھائیوں کی نہیں ہے سلحان اللہ اسلامی ہر سنی کی ہے سبحان اللہ اس میں ہنفی بھی ہیں شافی بھی ہیں مالکی بھی ہیں بلی بھی ہیں قادری بھی ہیں چشتی بھی ہیں سوہر بھی ہیں نقش بندی بھی ہیں دیگر عاشقۂ رسول کے صلاثل ہیں ان سے وابستہ بھی ہیں اور بعد وہ بھی ہیں جو کسی بھی عموماً بزرگوں سے اس طرح پیڑھی کے سلسلے میں نہیں وہ آتے اور تو وہ بھی دعوت اسلامی کے ایک دین کا کام کر رہی ہے تو اس کے ساتھ وہ چل رہے ہوتے ہیں تو دعوت اسلامی ہر عاشق رسول کی ایک آ... آ... سنتوں بھری مدنی تحریک ہے تو ایک تو یہ نہیں ہے پھر آپ کے سوال کو تھوڑی سی محروز و ورسل دینی چاہیے یہاں پر آپ یہ اگر سوال کر لیں نا کہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو دیکھے ترقی کرتے ہوئے تو اس کی کیا سوچ ہونی چاہیے اس کو کر لیں اسی میں اس کو بھی لے لیجیے تو آئی جائے گا جبکہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ ترقی دے رہا ہے ترقی مختلف انداز سے ہوتی ہے عزت کے ساتھ دولت کے ساتھ شہرت کے ساتھ صحت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ مقام و مرتبے کے ساتھ وغیرہ وغیرہ اس کو ترقیاں اور اس کو یہ مقام ملنا کرتا ہے نعمتیں ملتی ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو دے رہا ہے تو اس پر دل برداشتہ ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر خوش ہو اور اس کے لیے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اور برکت دے ورنہ وہ بیٹھے بیٹھے حسد میں مبتلا ہو گئے نا پھر حسد تو نیکی کو کھا جاتی ہے اور اس طرح وہ انسان پھر کسی قابل نہیں رہتا ہونا یہی چاہیے کہ آدمی اچھا یہ جو جیلسی ٹائپ کی جو چیز ہوتی ہے نا وہ اندر اندر ہوتی ہے باہر نہیں ہوتی یعنی ڈاکٹر ڈاکٹر سے جیلے کرے گا وکیل ڈاکٹر سے جیلے نہیں کرتا اندر والا اندر جیلے کرے گا باہر والا اندر والے سے جیلے نہیں کرے گا صحیح. یا اندر والا باہر والے سے جیلے نہیں کرے گا اگر کوئی مطلب کسی تنظیم میں اس کو شہرت مل رہی ہے تو باہر کو کتنی شہرت کما رہا ہو سماجی طور پہ سیاسی طور پہ اس کی صحت میں فرق پڑتا ہے جی بولا ٹھیک ہے مگر جب اندر ہی کوئی شہرت کما رہا ہوگا اور اس کے اوپر اس کے شہرت گادی باری ہوگی تو پھر اس کے اندر ایک حسد کا اور جیلیسی کا جذبہ پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور رب کی تقسیم پر حاضر رہنا چاہیے آپ نے جواب دیا وہ اپنی جگہ ہے کچھ کال ہمارے ایک میں بعد میں جائیے گا دعوت اسلامی کے نظام کے تحت کبھی کوئی بڑی ذمہ داری پر آتا ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے اب جس کے ماتحت ابھی اوپر ذمہ داری پر آ گیا تو ایک تھوڑا ہوتا ہے نا دل کے اندر آ جاتا ہے اس کیا میں نے آپ کو عرض کی نا کہ سید لکمان باپو اللہ ان کو سلامت رکھے یہ میرے نگران ہیں جب میں دعان کے مدنی ماحول میں آیا تو خیر ابھی تنظیمی ترکیب کے طور پر تو آپ کوئی بھی ان کو نام دے دیں لیکن اگر میرے قلبی جذبات دیکھے تو میں ان کو نگران تصور کر تو ایک اپنی اپنی کیفیت اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں تو جن سے ہم نے سیکھا جن سے ہم نے سمجھا کبھی احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے بندے کو تو کم ضرف نہیں ہونا چاہیے لوگ جس نے بھی تم پر احسان کیا زندگی پر اس کے احسان کو یاد کرو تو مجھ پر میرے باپو کے احسان آ دیں تو وہ مطلب کے سنبھال سنبھال کے لے کر آئے مگر آج تنظیمی ترقی کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ ہے جو آپ کہہ رہے تنظیمی ترقی کے سے دیکھا تنظیم میں جیسے امیل سرت چند مرتبہ مدی مذاکر فرما چکے دعوت اسلامی میں ایسا سبق نہیں ہے اور میجورٹی ایسا انداز نہیں ہے الحمدید. کیونکہ یہاں پر سیٹوں کی ہمارے کو مسندوں کی اور سیٹوں کی لڑائیاں نہیں ہیں اور بس کام ہے اب حالانکہ جس کے پاس جتنی بڑی ذمہ داری آتی ہے تو ہمارے کو آسائشوں میں اضافہ نہیں کیا جاتا ہمارا یہ نہیں کہ اگر اس کی ذمہ داری بڑی بن گئی تو اس کے لیے کوئی اتنا بڑا مکان ذمے داری کے نام پر مکان رکھا گیا ذمہ داری کے نام یہ رکھا گیا تو اس کی مراد بڑھ جائیں گے ذمہ داری اتنی بڑھے گی تو اس کی تنخواہ اتنی بڑھ جائے گی ہمارے عموماً یہ دنیاوی مراد کا تعلق ذمہ داریوں سے نہیں نارملی نہیں ہے لہٰذا جتنی ذمہ داری بڑھے گی اتنی آپ کی آزمائش اور اتنا آپ کا کام اور اتنا آپ کی پریشانی بڑھنے کا چانس ہے تو پھر کیا خوشی ہو دل کو چندے جی سن لگا کر کا نخر موت ہے کرے گیا اگر دل میں کیفیت پیدا ہو جائے علاج کرے دعا کرے اللہ تعالی سے التجا کرے کہ وہ اس کو اس کیفیت سے باہر نکالے اور جس کو اللہ تعالی نے مقام مرتبہ منصب عزت دی ہے اس کے ساتھ مل کر نیکی کا کام آگے لے کر چلے صحیح دیو کچھ کالس ہمارے ساتھ آئیے دیتے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ لبک میں حاضروں کے سلسلے میں جو ابھی کسوٹی ہو رہی ہے وہ بیت المقدس جو قبلہ اول ہے اس کی بات کر رہے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و رحم آپ کی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی محمد عثمہ اختاری ضلع منڈی بہادین کے گاؤں شادیواد بات کر رہا ہوں ماشاء اللہ عزوجل مدنی چینل کا سلسلہ لبایک میں حاضر ہوں ماشاءاللہ اللہ لٹا رہا ہے تو مدنی چینل عید کے دن عید کے تینوں دن کیا ٹرانسمیشن لا رہا ہے تو مہربانی فرما کر یہ بتا دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ عید کو نماز عید کے بعد سے یا پہلے سے لے کر اب رات گئے تک انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست سلسلے بھی دیکھیں گے ریکارڈیڈ سلسلے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے بلکہ عید کی نماز سے لے کر آگے تک شاید کم و تک آپ امیر سنت کی زیارت کرتے رہیں گے ان کے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ رہے گا قربانی کے جانور کا بھی مناظر دکھائے جائیں گے پھر اس کے عنوان پر سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی انشاءاللہ شاء امیر سنت سے رہے گا تو ناطے بھی ہوتی رہیں گی اور بہت کچھ انشاءاللہ سے اللہ سلسلہ رہے گا ناشتہ بھی دکھایا جاتا ہے آپ کو پتا ہے تو ایک دلچسپ ترین اور سال سے ہٹ کر یہ ایک چیزیں ہوتی ہیں پھر زہر کے بعد کا براہ راست کا سلسلہ تو یوں بعد ریکارڈیڈ سلسلے بھی ہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ وقتاً مدنی چینل پر آپ کو اس کے جس کو ہم شوریل بھی کہتے ہیں اور تشہیر مدی گلدستے کہتے ہیں وہ دکھائے جائیں گے تیاری ہوئی ہے اسلامی بھائی دن رات کوششیں کر رہے کرنے والے آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ خوب ثواب کماتے رہیں گے الحمد اللہ لفظ آپ نے بتانا ہوتا ہے آج لفظ بھی تھوڑا مشکل سے پنجنے کے تو اے ای آئی او یو پانچ آپ کے پاس واوز ہوتے تھے آج وہ واوز باہر لے لیے گئے نہیں ہوں گے آج جی دکھائیے سکرین پر کون مدنی چینل کے ناظرین ساتھ آ جائیے جن کے پاس میرا نمبر ہے وہ ایکٹو ہو جائیے اگر آپ مدنی چینل پر ہیں تو جی کون سا لفظ ہے جی الحمد للہ دو اس طرف ہیں اور دو اس طرف اور درمیان میں فائدے کی علامت لگ رہا ہے چار عین آج زیادہ رعایت دی گئی نگائش وا نے فرمایا عین جی بتائیں بھائی ٹھیک ہے آئین تو ہے ویسے اس میں اللہ تھا یہ مشکل اردو میں بھی ہمارے ڈائریکٹر صاحب اقتدار میں کہہ رہے تھے کہ نے مشکل کر دیا یہ کر دیا دیکھے جی یہ نہ جی اب تین جہاں لفظ ہیں اور چار لفظوں کی گنجائش ہے جی حضور کیا یہ سب پہلے آپ ماشاءاللہ چلیں چلیں چلے ابھی یہ آخری آخری کیا ہوتا ہے یہ اظم ہے ہرانے میں ان اللہ اللہ نہ کرے چلے جی بتائیں جی ہاں بھائی بتائیں کیا ہے ان کے پاس بھی میرا نمبر ہے سب کو دعوت ہے نا تیس ہزار تیس والے آلریڈی پر تو بتا سکتے ہیں چلے مدیچر کے ناظرین جن جن کے پاس میرا نمبر ہے بتائیں کیا ہے یہ جی اچھا علی انڈو میں اگر اس کو رکھ لینا علیف الف علیف خوش ہوتے جب میں صحیح کی طرح جا رہا ہوں تو مجھ سے جاتے ہو جیسے واقعی یار واقعی میں آپ یہ فیلنگ نہیں دنیا دیکھے گا میری جگہ خوش ہو گیا چہرہ چمک تھوڑا سمجھ لو یار چلے جی اب آپ غلط بتائیں گے نا تو ہم افسردگی کی بتائیں جی کیوں ہاں بتاؤ سود عمران بھائی آپ غلط ہی کر رہے ہیں کراؤڈ آپ کے ساتھ ہے آپ کو یہ فیل کہ کراؤڈ آپ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جی اچھا آپ نے الف فرمایا تھا تھاف نہیں ہے اس میں اور کہا تھا ایلیف اور اییا یہ باویز پہ ہی چل رہے ہیں گویا کی نگران سے نہیں بوبیز بوبل جائیں گے میں علت جو اردو کے وہ تین ہی ہیں علیف باؤ یا باؤ یا تو عربی میں ہوتا ہے نا علیف باؤ یہ جی لفظ دکھائیں سبحان اللہ جی حضور یا یا یہ جو جی مندر ہو جاتی ہے آپ آپ فیصلہ کرو نہیں ابھی ابھی جو علی میرا غلط ہوا مجھے خوش ہو گئے آپ لوگ یہاں کا ٹیپ دینے پر کتنی افسوس ہوئی ہو رہی ہے کیا اتنے پکڑ لیا میں یہاں کو یار مسئلہ یہ ہے میں سردگی کا شکار ہوں سنجیدہ بیٹھے تو آپ کہتے ہیں سوالات ایسے کر رہے تو میں کہاں سے مسکراؤں اب ہم مسکرا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں نہیں نہیں چلے چلے ہمارا کام ہے جی سبحان اللہ جی آگے جی اب تو کیا آپ بتا ہی دیں کیا ہے پورا ہی بھی لگا تھا ابھی بھی لگا دیتا چلے لگا لگا گا لگائے آ جائے گا یہ تو اب یہ آخری ہر فرمائیں گے آپ یا یہ بتائیں گے کہ کون سا لفظ ہے میں میرا خلے ہے ہم اس عظیم نام کو لے لیتے ہیں لا لا لا پر نبی پاس صل صلی اللہ وسلم سواری فرمایا کرتے کریم اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ مطلب چلے وہ آئین کے بعد یہ تو ہو گیا تک لگ گیا ہمارا لگے تو تک لگے ان کا لگے تو عقل مندی بہت ہے مسئلہ یہ ہم جو بھی ارض کریں نا وہ غلط ہے ابھی میں عرض کروں گا کہ آپ کی عقل مندی پہ ڈالے تو آپ کہیں گے یہ کہاں سے عقل مندی ہو گئی ایسا میں آپ یقین مانے آپ تو سلسلہ کر کے مطلب سلسلہ کر لیتے ہیں ہم سلسلہ کر کے جب باہر کسی کو ملتے ہیں نا تو اس ٹائم بھائی اپنا اپنا فیڈ بیک اپنے اپنے طور پر دے ہی رہے ہو ٹھیک ہے مہربانی جی اصول جیسی کرنی ویسی بڑھے جی وقت جو ہے یہ گھڑی بتا رہی ہے پانچ منٹ جو ہے باقی سوال مجھے کرنا ہے بہت جی بالکل میرا سوال جی آپ تا... آپ دیکھیں دا. دیکھیں <خصف> کہ سوال کا جو ہی موقع آ رہا ہے تمام ہی میرا سوال یہ ہے نگانا سے کہ اس وقت ایک بات بہت زیادہ دید محسوس دید کی ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کہ یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ قربانی جیسے شروع میں ہماری گفتگو ہوئی کہ افضل جانور اچھا جانور عمدہ جانور رائے خدا میں پیش کیا جائے لیکن ایک کانسیپٹ یہ عام کیا جا رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ اتنا مہنگا جان والا ہے آپ کسی غریب کو دے دیں آپ کسی محتاج کی مدد آسم صاحب مدت العلی نے اس کا بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا ہے مفتی خاط نے فرمایا ہے کہ یہ اعتراض اس سے کرو نا جس نے ہم پر واجب کی ہے وہ تو معذہ اس سے بھی کر دیں گے تو یہ ایک الزامی جواب ہوتا ہے بھائی کسی مولانا نے کسی مفتی صاحب نے تھوڑی کہا کہ قربانی کرو اللہ علیہ رسول کا حکم ہے اسلام الدین کا حقم ہے تو وہ مسلمان کرتے تھے کرتے ہیں, کرتے رہیں گے مجھے یہ بتا دیں اس, اس طرح کی بات کرنے والے کو میں یہ جواب دے دیتا ہوں کہ تمہاری فلسفے پر کتنے لوگ قربانی سے رکے ہیں خود بھی تم خود بھی نہیں رک سکے ہو گئے اچھا یہ جو فلسفہ کرتا ہے نا یہ بھی اللہ نہ کر اللہ نہ کرے قربانی واجب ہونے کے بجائے نہ کرے پھر دیکھے محلے میں لوگ واجب نہیں ہوتی تو بھی بچے کے لیے برا کر بچے کے لیے بکرا لگا کر دے گا وہ میں کرتا رہے گا اور وہ اندر کمرے کے اندر رہے گا میں فلسفہ جھاڑنے والا آدمی میرے گھر میں قربانی ہو رہی ہے یہ مطلب کہ حق ہے گھروں میں داخل ہو کر بھی اپنے بیان کر دیتا پچھلے دنوں مشورہ جاری تھا پیر اور منگل کے درمیانی شب تو آندھی آئی بارش آئی ٹھیک ٹھاک ہوائیں چلی آپ بھی تشریف فرما تھے اور بھی اسلامی بھائی تھے تو تین چیزوں سے متعلق پوچھنا چاہوں گا میں ایک تو یہ کہ آپ کی کیفیت ہو گئی اس سے پہلے ایک مطلب یوں کہہ کہ اچھا ماحول بنا ہوا تھا لائٹر موڈ میں گفتگو ہو رہی تھی کچھ لیکن پھر جو ہے وہ ایک سنجیدگی کیفیت آپ کی وجہ سے آ گئی یعنی آپ کی وجہ سے یوں کہوں گا کہ آپ ہی وہ مشورہ کر رہے تھے مدنی مشورہ کر رہے تھے تو آپ خود بھی سنجیدہ ہو گئے میں نے تو کچھ تشویش کے آثار دیکھے چہرے پر پھر آپ نے تلاوت کی اچھا خود بھی تلاوت کی پھر جو دیگر اسلام موجود تھے ان کو بھی آپ نے تلاوت کرنے کا ارشاد فرمایا پہلی بات تو یہ دوسرا یہ کہ آپ نے جیسے اس کیفیت سے فارغ ہوئے آپ خود بھی مدنی مشورے میں اٹھے اور آپ نے اسلامی بھائیوں کو بھی یہ بات ارشاد فرمائی تھی مجھے یوں ہی یاد ہے کہ اپنے گھر والوں کو خیریت دے دیں اور ان کی خیریت لے لیں کچھ اس قسم کے جملے تھے آپ کے جی دوسری بات یہ تھی اور تیسری بات یہ کہ جب آپ واپس آئے یعنی وہ مد مد اس کیفیت سے تو پھر آپ نے فوری طور پہ مدنی چینل کی نشریات مدنی چینل کے حوالے سے اپڈیٹ لی فالو اپ لیا اور اس پہ جو بھی کمنٹس آئے جو گفتگو ہوئی وہ ہوئی کہ فوری طور پہ اس کا ریزن کہ ایسا ہوا تو کیوں ہوا ہمارے ساتھ ہوا کیسے ہوا اس کا حل کیا ہے یہ ساری چیزیں تین چیزیں ہیں یہ اب اس کو جس طرح کی آندھی اور جو چل رہا یقیناً اس میں بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے اس طرح کی رہنمائی بھی ہمیں ملتی ہے تو یہ کوئی تفریح والا معاملہ تھا بھی نہیں اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے قہر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جس پر ہم کوئی اعمال پر کیا امید رکھیں گے بزرگ احمد اللہ تعالی علیہ کے پاس لوگ گئے کہ ہمارے یہاں ہے جانور بھی بھوک اور ہمارے مطلب خشک پڑ گیا خشکا پڑ گیا کہت ہے اب دعا کریں آپ تو اجرے میں بیٹھے عبادت کر رہے ہیں حضرت نے فرمایا کہ میں تم بارشوں کی دعا کروانے آئے ہو میں اپنے اجرے میں بیٹھے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ امال کی وجہ سے ہم پر آگ نہیں بڑھے سکے ہمارے امال اور ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ ڈر لگنا چاہیے اللہ نصر پھر میں نے آپ کو رکھی تھی سورج خلاس پڑے جی جی تو وہ ایک ایسے ہی اپنا ایک تصورات ہوتے ہیں کہ بعض ایسے افعال ہیں جن سے اللہ کا عرش نرستا ہے تو فرشتے اس عرش اللہ کو تھام کر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اللہ, اللہ, اللہ کے غزب کو وہ اللہ, اللہ کا غزب رحمت, آ رحمت, رحمت میں ڈھلے رحمت میں تبدیل ہو جائے <تصفح> <تصفح> تو مجھے اس وقت یہی یاد آیا کہ ہم سورہ اخلاص پڑھیں اس لیے میں آپ سب کو کہتا رہا قصرت کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے رہیں اللہ کی وحدانیت کی اس کی اگر تعریف کی جائے تو اس کو پسند ہے پھر یہ کہ جس طرح کی کیفیت تھی تو ہم اپنے مشورے میں تھے گھر والوں الگ فیملی رہتی ہیں بچے اور شور ایسا آندھی اور بجلی کی کڑک ایسی تھی کہ بچے گھبرا جاتے ہیں تو اسی موقع پر ان کو یہ تشویش ہو کہ ہمارے گھر والے کا ہے اور ہمیں یہ تشویش کے گھر والے کس پوزیشن میں کیونکہ بارش کا پانی یہ تو کھڑکیوں دروازے سے نکل کے گھروں میں داخل ہوئے تو اسی صورت حال میں گھر والوں کی تسلی تشفی ان کا تشویش سے نکلنا ہمارا تشویش سے نکلنا یہ ساری چیزوں میں شامل ہے اس سے انشاءاللہ وہ ثواب ملے کہ بندہ دیکھتا رہ جائے <سؤال> بہت ثواب <سؤال> <بہت سؤال> <بہت سؤال> ہے اس میں بہت ثواب ہم،, ہم اگرچہ ایک دینی ہی کام مصروف تھے لیکن کیا یہ کام اسلام و دین و شریعت کے حکامات کے مطابق نہیں ہے کہ اپنی فیملیز کو اپنے بچوں کو گھر والوں کو دیکھیں <سؤال> جی. تو ایک تو یہ صورت حال تھی پیشرا یہ کہ چونکہ ایک ذمہ داری ہے میں آپ نے اس میں دوسروں کو بھی بولا ہاں یہ سب سب کرے نا اسی ہے کہ اصل میں میرے اس میں کہار ابھی ہم فون کریں تو عمران کیا سمجھے گا یہ کیا سمجھے گا ہوتا ہے بعضوں کا فیلنگس ہوتی ہیں تو اس لیے میں نے مجھے ثواب بھی الانے چاہتا ہوں ملے گا کہ آپ سب فون کریں بعض اوقات بعضوں کا طبیعت ہوتی ہے گھر والوں کو پوچھتے نہیں ہیں گھر والے کیا ہوں گے تو ہمیں اپنے گھر والوں کی خیر کا بھی ذہن دعوت اسلامی کے ماحول میں دینا چاہیے تو ایک تو یہ تیسرا یہ کہ چونکہ یہ ایک عالمی ایک چینل ہے اور اتنی آندھی و طوفان کے بعد کیا بند ہو جائے شٹ ڈاؤن ہو جائے اینٹینا ڈش اور سیٹلائٹ کے کوئی ایشوز اس کو کور کرنا پھر اس کو ریکور کرنا اور اگر جہاں پرابلم آئے اس کو نیکسٹ ٹائم یہ پرابلم نہ آئے ان سب کو ڈسکس کرنا یہ ہماری تنظیمی ذمہ داری ہے تو اس کو جتنا بات پرابلم ایسے جس کو جتنا ایٹ اے ٹائم اگر آپ اس کو کنکلوج اس کو آپ حل کر لینا نا تو آئندہ کے لیے پھر اگلے دن بھی اس پر دو تین دن تک ہماری مشاورتیں چلتی رہیں کہ پھر مزید ایمرجنسی بیک اپ کیا کیا ہونے چاہیے ڈیفینےٹلی یہ ایمرجنسی بیک اپ جتنے بھی ہم بڑھائیں گے یہ ہماری کوسٹ کو بڑھاتے ہیں ہمارے ایکسپینسیز کو بڑھاتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ پھر ہم اس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے ایک چیز اچانک اللہ نہ کر کے شٹ ڈاؤن ہو جائے تو پھر کیا ہوگا تو پھر بہت ساری ایمرجنسیز کو کس طرح ڈیل کرنا ہے کرائسس مینجمنٹ پلان ایک ٹرمالوجی ہے کہ جب کرائسس آ جائے تو آپ کے پاس اس کو دور کرنے کے لیے کیا مینجمنٹ ہے تو ان تمام کو پھر مشاورتوں میں اب تک کنٹینیو ہماری مشاورتیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بس سے بچا بٹ نو ڈاؤٹ ہمارے اسلامی بھائیوں نے اس کو فل فلش آن کیا اور ایکٹیو ہو گئے اور اس کو جو جو پرابلمس تھے اس کو کوشش کی کہ جلدی اس کو ریکور کر لیا جائے اور آئندہ یہ نہ ہو اس کو بھی سنبھالا جائے اب دعا کرے پھر <سلام> اس میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی مغفرت کرے جو اس میں جن کی ہلاکتیں ہوئی ان کے گھر والوں کو اللہ صبر دے جن کی جان و مال کے نقصان ہوئے اللہ تعالی مسلمانوں کو اس کی نعم البدل دے تلافی ہو جائے اور عید ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے عید کے دن اپنا اپنے رشتہ داروں کا اور غریبوں کا ضرور خیال رکھیں اور محبت پیار ادب اور احترام کے ساتھ اور ایک عبادت سمجھ کر اور عبادت ہی ہے اپنے اس ذمہ داری کو ہم پوری کریں خوش دلی کے ساتھ نماز عید ادا کریں اور پانچوں نمازوں کی پابندی کریں جو گوشت فروش یعنی جانور کاٹنے والوں سے اپڈیل کریں ان سے بھی شریعت کے مطابق طے کریں وہ جانور کاٹتے تو ان کو شریعت کے مطابق جانور کاٹنے کی تاکید کریں کہ آپ نے اسے اجارہ کیا ہوا ہے جانور پر ظلم نہ ہونے دیں نہ ظلم کریں نہ ظلم ہونے دیں اللہ کریم ہمیں خوش دلی کے ساتھ اس کی راہ میں جانور قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن کے یہاں جانور نہیں ہیں یا جو بےچارے غریب ہیں اللہ کریم ان کی غمخواری کا ان کی خیرخواہی کا اور جا کر ان کو تحفہ دینے کا گوشت پہنچانے کا جانور پہنچانے کا اللہ ہمیں عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کی دے مدنی انتجا کرتا ہوں تماشی کا رسول سے کہ اپنے یا قربانی کی کھانے دعوت اسلامی کو دیں اور اسلامی بھائی اس قربانی کی کھالوں کو جمع کرنے میں ابھی سے مصروف عمل ہو جائیں اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہمارا مقدر کرے آمین بجا ہند نبی لمین جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ مدری مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ عید کی رات تک مدری مذاکروں کا سلسلہ جاری رہے گا ضرور بھی ضرور فیضان مدینہ بھی آئیں اور مدنی چینے پر مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں اور اپنی دنیا آخرت کو سوار دے رہیں صل اللہ تعالی صلی اللہ